الحمد للہ آج سولہ اور سترہ محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات یکم دسمبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے اسی محرم الحرام کے کانٹیسٹ میں پچھلے مہینے سے یعنی ذوالحجہ چودہ سو تینتیس ہجری سے محرم چودہ سو چونتیس ہجری کے درمیان یہ چوتھی ہماری نشست ہے جو اس کانٹیکس میں ہونے جا رہی ہے اور وہ اس لیے کہ انہی دنوں میں وہ دو بڑے حادثات ہوئے ہیں بہت بڑی ٹریجڈیز کہ جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہے اور ان ٹریجڈیز کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں ان میں سے پہلا حادثہ امیر المکمین سید و مولانا و محبوبینا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے جس پہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً ایک سو بارہ منٹ کی گفتگو کی تھی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور مسالہ نمبر 65 کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور اس دس کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آج میں شروع نہیں کر دوں کہ فرقہ واریت کی لانت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی حالانکہ یہ بات صرف وہ سن سنا کے سننی والی بات ہے پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں یہ تو چند خوارج نے دس محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح صنعت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اس واقعہ کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یقم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس ذریعے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان چودہ سو سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت جیکم محرم نہیں لکھا بلکہ زلہجہ کا آخری اشرا ہے اور موسٹ پرابیبل اس میں وہ اٹھائیس یا انتیس زلہجا ہے تیئیس ہجری کیونکہ سیدنا السمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کی باعت ہو چکی تھی انتیس ذلحجہ تک ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا لیکن یہ بھی روایت صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے دفنانہ ثابت ہوتا ہے تو برال جو صحیح صنعت کے ساتھ ہے اسعد الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب آٹھ ہزار کرام اکرام علی مردوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 630 ہجری انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری اشرے میں وفات پا چکے تھے اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰوں کی باعت ہو چکی تھی برحال پھر بھی سلحجہ میں ہی ہماری گفتگو ہوئی کچھ محرم میں ہوئی اور دوسرا حادثہ جو بہت بڑا حادثہ اسی کی کنٹینیوشن کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے جن کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا اکسٹھ ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد اسی دوران جو واقعات ہوئے وہ تو الگ بات ہے سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت پھر سیدنا علی کی شہادت اور اسی طریقے سے کئی ایک واقعات لیکن یہ جو دس محرم الحرام کا حادثہ ہے نواز رسول نوجوان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت یہ بہت بڑا بہت بڑا سامنے کیونکہ اس نے امت کو دو ٹکڑے کر دیا اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ مسلمانوں کے ہاتھوں رونما ہوا سیدنا عمر کو تو شہید کرنے والا ایک مجوسی کافر تھا ابو لولو فیروز لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور آج ان شاء اللہ تعالی اسی عظیم سانح کے کانٹسٹ میں میری ایکسکلوسو گفتگو ہوگی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بک کی فارم میں پھر انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سکسٹی سکس کے نام سے اپلوڈ کر دی جائے گی تھرو یوٹیوب چینل سیون ٹو ڈبل ایٹ فائیو اور اس کا عنوان ہے محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین کے فضائل اور آن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں محرم الحرام و کربلا اور سعیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کے فضائل عرآن اور صحیح السناد احدیث کی روشنی میں محرم الحرام و کر اور سعید حسین رضی اللہ اللہ عنہ کے فضائل عرآن اور سعید السناد احدیث کی روشنی میں آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے اس میں پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ اللہ ہم محرم الحرام کی حرمت واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں پانچ بڑے پوائنٹس ڈسکس کریں گے پر انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ پانچ پوائنٹس ہی ڈسکس ہوں گے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پورشن نمبر ٹو ایڈریس ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں شہید کربلا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہ ہم نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں جس کو بھی جنت میں جانے کی خواہش ہے اس کے وہ انشاءاللہ سردار ہیں تو گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے اور ٹائم کو بچانے کے لیے صرف کریٹیکل جو احادیث ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتاؤں گا باقیوں کے صرف حوالے دوں گا اور اگر کسی حدیث کا حوالہ چاہیے ہو تو درس کے اینڈ پر لے سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے اس پر بھی کمنٹس کیے جائیں تو میں ان جواب دیتا ہوں اور جو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ ڈاٹ کام اس پر بھی حوالہ لیا جا سکتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو پانچ اہم پوائنٹس پر مشتمل ہے اور یہ پانچ کی نسبت جو ہے وہ پنجن پاک کی نسبت پنجتن پاک پانچ یعنی پانچ ہستیاں جو پاک ہیں شرک سے اور برے عقائد نظریات سے اور یہ پانچ کا جو عدد ہے یہ ڈڈکٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن حدیث ہے اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں چھ ہزار دو سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے اور حدیث کی راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عل وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس طرح کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ہو بلکہ پہلے سیدنا حسن آئے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اس کے بعد سیدنا حسین پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی یہ چار لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر پرانے پاک سے سورت الحضاب کی آیت نمبر تینتیس رابط فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالی تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اس کی وجہ سے یہ صفائی جو اہل بیت کی ہوئی ہم پنج پنجن پاک کہتے ہیں ویسے تو ہم الحمدللہ سب تن پاک سیاب اکرام علی امردوان گناوں سے نہیں برے عقائد سے پاک گنا سے پاک کا عقیدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں وہ صرف امبیا اکرام علیہ وسلم کے لیے تو یہ پنچ تن پاک کی نسبت جس کی وجہ سے پانچ پوائنٹس میں ان شاء اللہ ڈسکس کروں گا تو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے محرم کہتے ہیں حرمت والا مقدس وہ مہینہ جس میں برے امال خصوصیت کے ساتھ ممنوع کر دیے جائیں اور بعض جائز بھی ایون اطال کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس مہینے میں حرام ہے یہ حرمت والا مہینہ محرم اللہ یہ کہ کافر جو ہے وہ زبردستی ٹوٹ پڑے تو پھر ان کے جواب میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے ورنہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا اور اب یہ بھی ساتھ اور یاد کرتے جائیں کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کا پورا خاندان سب ہے ولیب اللہ تعالی جس میں تلوار کافروں کے خلاف بھی نہیں اٹھائی جا سکتی اور یہ حرمت والے مہینے کل چار ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ اتوبہ آیت نمبر چھتیس اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نہ عدت شہور شہر بے شک اللہ کے ہاں فورمت والے مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے ہاں مہینے ہے بارہ پی کتاب اللہ لوہ محفوظ میں اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں یو خلق السماوات والارض اس دن سے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا منہا ارب حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یعنی بارہ کی گنتی ہے اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی اس میں سے چار حرمت والے ہیں ان کے نام قرآن میں نہیں آئے وہ پھر احادیث میں ملتے ذالک الدین القیم یہ ہے پختہ دین یہ چار مہینے حرمت والے ہیں فلاں انف انفسکم تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ہاتھ سے مت بڑھو وقات مشرقین کافا ہاں کتا کر سکتے ہو مشرقین کے ساتھ پوری پوری اجازت ہے لیکن کس صورت میں کما یو قاتل جیسا کہ وہ تمہیں پورا پورا قتل کرنے کی تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں ایکسپشن موجود ہے مستقیم اور یہ بات بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کے ساتھ ہے پرہزگاری کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو یہ تو ہو گئے بارہ مہینے ان میں سے چار ہو گئے ہرمت والے اب اس کے کانٹیکس میں جو حدیث ہے اس سے ہمیں ان مہینوں کے نام بھی پتہ چل جائیں گے اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے حجت الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں ہوا اور ایک خطبہ اس سے اگلے دن یوم النہر یعنی قربانی والے دن دس الحجا کو ہوا وہ خطبہ جو بخاری اور مسلم میں ہے اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب التفسیر تفصیل چیپٹر میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں زمانہ گھوم گھما کر گھوم گھما کر کیوں مشرقین نے جب اپنے دشمنوں سے لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی یہ چار مہینے حرمت والے تھے لیکن وہ شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے جو ٹوٹی پھوٹی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہاں پر چل رہی تھی وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر والی جگہ پر چلا گیا ہے اور سفر پہلے آ گیا ہے تاکہ لڑائی کر لیں جس طرح ہمارے بھی بعض اوقات علماء سو جو ہیں جس کو ہم پنجابی میں کہا جاتا ہے کتا لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے شریعت کو بدلنے کی یہ وہ کام کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس آیت میں ذالک الدین القیم کہ یہ اس پختہ راستہ ہے جو بتا دیا گیا اس میں تبدیلی نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی ایرر کنٹینیوسلی ہوتے رہے کہ ہر سال وہ تبدیل کر دیتے تھے کرتے کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بائی چانس ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ ذبح تبدیل ہوئی ہیں کہ اپنی اصلی جگہ پر آتی ہیں اب کوئی اس کو تبدیل نہ کرے اور پھر ساتھ فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مہینے مسلسل ہیں ذکا کا مہینہ زو خجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عزت والے ہیں مقدس ہیں اور یہ خطبہ پھر آگے کافی لمبا چلتا ہے اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانے اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ سلحجہ کا اور یہ شہر مکہ اور آج کا دن اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے یوم النہر قربانی والا دن بالکل اس طریقے سے تمہاری آپس میں تمہاری جانیں مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے قیامت والے دن کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ گواہی دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ گواہ رہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں موجود ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیدی ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اور اسلامی مہینہ جو ہے یہ سجیسٹ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینہ جو ہے اس سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو اور یہ جو محرم کا مہینہ یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور وہی اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو پچپن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں اور وہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن اس کو خالصت اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے تو محرم الحرام کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً آشورا کا جو دن ہے یہ آشورہ کہتے ہیں دس تاریخ کو اور یہ آشورا کا لفظ صحیح بہاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے یہ کوئی اہل تشید کی ڈیوائز کی بھی ٹرم نہیں ہے یہ اہل سنت اہل تشید دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے ہی بات ملتی ہے کہ آشورا کا جو دن ہے دست و الحرام کا دن یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم پچاس احادیث موجود ہیں آشورہ کے دن کے بارے میں صرف تقریباً پچیس احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً تیس کے قریب جو ہے وہ صحیح مسلم میں اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے ایک دو کے یعنی ایسی ہیں جو کامن ہے بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہاں کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیم ردوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی دس محرم کا روزہ رکھے جس کی مرضی نہ رکھے یعنی پھر ایز ان آبلیگیشن یہ روزہ نہیں رہا یہ اپشنل بن گیا ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہجرت سے پہلے بھی یہ صاحبہ روزہ رکھ رہے تھے ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ دس محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا اللہ علیہ السلام کو فرون سے نجات دی تھی اور فرونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسا علیہ السلام کے مقابلے پر تو انہوں نے کہا ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے تو ہم اس کی خوشی میں دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسا علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے بنسبت تمہارے تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو چھیالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آشورہ کا روزہ اسی لیے جب یہ دس محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار چھ سو چھیاسٹھ نمبر کہ صحابہ نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> یہ تو یہود نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں دس محرم الحرام کو کیونکہ نصارہ بھی موس علیہ السلام کو تو مانتے تھے یہودی تو پارٹیکولر مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا کس تاریخ کا نو کا اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں نو کا بھی رکھو گا وہ کیوں وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ تمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو پچپن شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری متلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مجلس کی ان والی روایت ضعی ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے صلب کا منج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا وہ کہا کرتے تھے کہ دو روزے رکھو نو کا بھی اور دس کا اور یہ کال جو ہے امام ترمزی نے بھی نقل کیا اور صحیح صنعت کے ساتھ سنن کبرال بہی میں جیل چار اور صفحہ دو ستاسی پر بھی موجود ہے پوری صنعت کے ساتھ الحمدللہ لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ نو اور دس دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نسارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور اشورا کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نو کا بھی تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور صحابہ کے فام کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے کیونکہ صحابہ اکرام علی مردوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں یا اہل بیت رضی اللہ عن مجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا فارم بہرحال امت کے تمام علماء کے فام سے بڑھ کر ہے الحمدللہ تو میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سلفی منہج اختیار کرنا چاہیے فرقہ نہیں فرقہ واری اسلام میں حرام ہے سلف کا منحج جو امام مسلم نے بھی مقدمے میں بار بار ذکر کیا سلف کہتے ہیں پرانے گزرے ہوئے بزرگ اور بزرگ یہ نہ سمجھے گا یہ انڈیا پاکستان کے بزرگ پہلے تین سو سال کے محدسین کیونکہ امام مسلم کو بھی بہت ہوئے بارہ سو سال ہو گئے ہیں وہ سلف ان کے لیے بولتے ہیں کس کے لیے صحابہ تابئین اور تبا کیونکہ بہاری اور مسلم کے علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین اور پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبہ تابعین قرون اولہ کا جو دور ہے یہ بیسٹ لوگ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں الحمدللہ تو یہاں پر میں نے علم الکلام کی تین ٹرمس جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس حوالے سے ریکارڈنگ میں بھی آ گئے کہ ایک تو ہو گیا صلافی منہج سلفی ہی کہتے ہیں صحابہ تابعین تبا تابعین اہل بیب کے فہم کے مطابق کتاب سنت کتاب و سنت کو ماننا یہ ہے سلفی منہج فرقے کی بات نہیں کر رہا فرقہ بنانا مسجدوں کے باہر لکھنا یہ سب کچھ حرام ہے مسجدیں مسلمانوں کی ہیں مسلم ہی کافی ہے کوئی بریلوی دیوبندی علیہ عزیز شیعہ یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے مسجدوں کے باہر اس سے امت میں تو بڑھتا ہے تو یہ پہلی ٹرم ہے سلفی دوسری ٹرم انگلش کا لفظ ہے سیلف اس سے میں نے نکالی ہے سیلفی سیلفی وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے زر نکالتے ہیں وہ جی حدیث میں تو یہ الفاظ ہے اور صحابہ کا فام نہیں لیتے حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اور دنیا میں دو ہی راوی ہیں داڑھی والی حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے کائل تھے جواز کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے جائے سیدنا ابو ہریرا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا جی ابن عمر نے تو بدت کی ہے تو یہ یہ سیلفی نہیں ہے ان کو سیلفی کہا کریں سیلف اسٹارٹ اپنی مرضی سے زر نکالتے ہیں اللہ اور انہی کا رد پھر میں نے کیا ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں الحمدللہ وہ بڑے کھول کر بیان کیے ہیں جو کافی لوگوں کی توبہ کا سبب بنا اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیلفی ہے زیادہ تر تو یہ سلفیوں میں موجود ہیں لیکن باقی مکاد فکر میں بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشہیوں کے ہاں بھی سیلفی ملتے ہیں اور تیسری ٹرم ہے کہ سلفی اور سیلفین میں تو فے آ رہی ہے نا فے فا, فا کہتے ہیں فہ ہم کو اور فکر کو سمجھ بوجھ کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو اگر اس میں سے فا نکال دیا جائے تو یہ بن جائے گا سلی بے وقوف لوگ یہ سلی کون لوگ ہیں یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں وہ علم کلام کی ٹرمز ہے کوئی حد نہیں سلی بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے ویسے تو مانتے ہیں سارے امل نہ تابا تابعین تبا تابعین کا فام لیتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات اگر انہوں نے کلما پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کیا حرج ہے اگر انہوں کلمہ پڑھوا لیا لا لا اللہ اشرفی رسول اللہ تو کیا حرج ہے ان کی تو اسلام کے لیے اتنی خدمات ہے یہ ہے हम ان مقلف ہم نہ مقلب ہیں نہ غیر مقلب ہم الحمد للہ پرانو سنت کو صحابہ تابعین تابعین کے فام کے مطابق مانتے ہیں ہم تو نہ ہم سلی ہیں اور نہ سیلفی ہیں تو یہ دو تین ٹرمز جو میں نے بتا دی اور یہ سریت جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اکثر ہی بے وقوفوں کی ہو چکی بھی ہے اور کتاب و سنت کوئی بندہ کھول کے بھی بتا دے کہ بھائی یہ دیکھو بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ پھر اپنے بزروں کی طرف چل پڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کسی حدیث کا ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ویسے کہتے رہتے ہیں غلامی رزول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرے مارنا بہت آسان ہے تو یہ باتیں الحمدللہ میں نے یہاں پر ڈسکس کر رہی اس میں میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاب اس میں میں نے یہ ساری کی ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے تو اب آ جائیے اسی موضوع کی طرف کہ نو اور دس یہ دونوں روزے رکھیں گے تب ثواب ملے گا آشورا کے روزے کا تو سیلفیوں کی بات نہیں ماننی کہ خالی نو کا رکھیں یہ تو بیوقوفی نام اس کو اشورا کہہ رہے ہیں اور اشورا بیوقوفوں ہی دس تاریخوں ہیں اور راہر نو کو ہیں یہ تو میتھمیٹیکلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے تو نو اور دس دونوں کا روزہ رکھیں گے تو یہ الحمدللہ ہوگا سلف کا منہج کتاب و سنت کا منحج الحمدللہ یہاں پر ایک ضعیف روایت بھی ہے مسند امام احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہسند نے <تصفح> فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ دس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تم یا دس سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا دس کے بعد ایک روزہ ملا لو یا نو کا رکھ لو یا ساتھ گیارہ کا رکھ لو لیکن یہ روایت ضعیف ہے داود بن علی اس میں ضعیف رابی ہے لیکن یہاں سے اجتہاد ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نو کا روزہ ساتھ نہیں رکھ سکا تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے بعد وہ گیارہ دو ایڈ کر لے تاکہ مخالفت ہو جائے یہ الحمدللہ للہ اجتہادم مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور اجتہاد کی جو حجیت ہے اور خصوصاً اجماع کی حجیت اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چالیس منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی خوجیت اور اس کی سترہ مثالیں ہم الحمدللہ اجماع کو بھی مانتے ہیں اجتہاد کو بھی لیکن کتاب و سنت کے بعد اور اجتہاد کسی ایک بندے کا نہیں جمہور سلب کا فام کیا ہے کسی ایک بندے کے فام کو نہیں ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے تو ہم اس کو اگر کوئی لفظ کہتا ہے نا جائز تکلید تو میں جائز تکلید کا بھی کائل ہوں لیکن وہ تقلید ہونی چاہیے سلب کے منج پر یہ نہیں ہے کہ آپ تین اماموں کا انکار کر رہے ہیں اور ایک کو پکڑ رہے ہیں تو ان تین کو باطل پہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جمہور کی رائے کیا ہے اس کو لے کر سکیں ایک بندے کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے ہاں جی اب آ جائیے جناب اگلے تین جو کڑوے پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے کما صلی تعلیہ ابروہی مالا بھائی ہم نے ڈیٹیل گفتگو سنی اس حوالے سے کہ دس محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن تھا موس علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتنی بڑی افتاد پڑی کہ پریکٹیکلی شریعت کی ٹرم میں نہیں میں کہتا پریکٹیکلی یہ اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کے دنوں میں سے ایک غم کا دن بن گیا دس محرم الحرام کا دن اور وہ کیوں امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہما کی مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں 61 ہجری میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے جسٹ پچاس سال گزرے تھے دس محرم الحرام کے دن ہوئی کربلا کے میدان میں پیاسا افراد کے کنارے اور اس واقعے نے پھر امت کو دو ٹکڑے کر دیا اہل سنت اور اہل تشیع اور پھر اہل تشیع میں بھی ایکزیجریشن ہوتی چلی گئی اور اب تو پریکٹیکلی رابدی بن چکے ہیں حالانکہ بھائیو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا غزیر خم کی حدیث میں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کھولیں فرنٹ پیج پہ وہ حدیث لگی ہوئی ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن حدیث ہے اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ترک اس کے امام مسلم لے کر آئے ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس چھ دو سو اٹھائیس زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجت الفدا سے واپس آ رہے تھے مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں غدیر خم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کریٹکل خطبہ دیا اور یہ دیکھیں یہ خطبہ سپر سیڈ کر رہا ہے حجر البدا کے خطبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں جیسے آپ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا واہ تفمح اللہ جمی آؤں والا سورہ رکھو سر علان نمبر 103 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کتاب ہے کافروں کو نہیں فرقے بنیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی پروفیسی تھی آپ کی غیبی خبر کے بات جانا یہ کام ہوں گے یہ کام نہ کرنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم فرقے بنانا ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں یہ تو خبر تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی منا کیا اور بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہو کہ فرقہ واریت میں مت پڑو اور حضور کہیں گے تم فرقے کے بناؤ بالکل غلط انٹرپریٹیشن مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے کی ہے اور پھر ایک فرقہ کہتا ہے باقی سارے دوست کیے ہیں بس یہ جو ہے وہ جو ہاتھ پر یہ روٹی کا سارا معاملہ ہے اتنا ہی سارا روٹی کا تو حرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تو وہ حدیث پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر حم کی حدیث میں قرآن کے بارے میں اشار فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اشار فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں لیکن امت کوئی نہیں ڈری کر دیا جو کچھ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیق روحانی بات کی حیثیت سے کیونکہ آپ کی بیویاں امت میں ہماری ماں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روانی باپ ہیں امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا لیکن امت باز نہیں آئی اور دماث رسول کو شہید کیا گیا ولی آب اللہ تعالی تو یہ حدیث اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں پتا اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلم میں لکھی ہوئی ہے میں تو نہیں پڑھائی گئی آپ کو بھی پڑھائی جائے گی بھائی آپ کو تو وہ روایت پڑھائی جائے گی جو ستان کے حسن درجے کی روایت ہے میں ضعیف نہیں کہتا لیکن اس کے مقابلے میں بہت کمزور روایت ہے جو المسدل الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر اشاد فرمایا میں اپنے بات روم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگنی وہ حسن درجے کی روایت ہے حجرت الوداع کا خطبہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے وہ کتاب اللہ میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر کتاب الحج صحیح مسلم کیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے لہذا سنت جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی داخل ہے اسی کتاب نے ہمیں کہا نا می تسول جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ کا حکم ماننا لہٰذا کتاب اللہ کو ماننا سنت اور حدیث کو ماننا ہے ہمیں حاکم کی اس روایت کی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن دیکھیں اس روایت کی وجہ سے کیا کیا گیا قرآن اور اہل بیس کا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہاں بھی کہا کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اہل بیس کا احترام کرنا ہے پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے اور وہ اس کو اوپر سے پوچھتے اور اتنے بڑے بڑے علماء ممبروں پر پی ایچ ڈی پروفیسر دس دیر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتا نہیں کہاں سے روایتیں نکالنی ہیں حالانکہ ان کی اپنی جہلیت کا اندازہ اس بات سے لگا کہ انہوں نے صحیح مسلم ہی کوئی نہیں پڑھی گی تو ان کو پتا چلے روایتیں کہاں سے تو بھائیو اس حدیث میں جہاں قرآن کو پکڑنے کا حکم ہے وہیں پر اہل بیت کے احترام کا بھی حکم ہے جتنا کتاب اللہ کی دعوت ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی محبت کو عام کرنا اور ان سے بغض رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی شی سنی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے روٹی چلانے کے لیے شیعہ ذاکرین نے اور سنی مولویوں نے اس کو شیعہ سنی کا فزاد کا ایک ذریعہ بنا دیا ادروائز یہ تو چکر ہی کوئی نہیں تھا اور اس حدیث میں پھر آگے بھی الفاظ چلتے ہیں باقی کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ میں وہ مسئلہ نمبر پچپن بی حدیث کرتاط والے مسئلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا کہ اسی موقع پر پھر سیدنا علی کا بھی ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا فعاد علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار پھر علی بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ آئے تلاوت کی نبی و بل بالمؤمنین ان حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ من کن مولا علی مولا ہو تو پھر جو مجھے جگری یار رکھتا ہے تو علی سے بھی جگری محبت کریں یہ کئی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ اس میں میں نے پورے حوالے دیے آج ٹاپک نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں اس کے پورے ریفرنس بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا تو مولا کا مطلب جگری آر مشکل کچھ نہیں غائب میں مدد مانگنا دعا کے لیے پکارنا یہ خالص اللہ کے ساتھ خاص کا ناربدو ویا کا نقصانی اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ بھائیوں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سعیدون علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں ان کو اختیار دیا بھی ہو اللہ نے تب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے اسی لیے کہا گیا کا ناقدو اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں وہ عیا کا اور عبادت کی اعلی ترین شکل یعنی غائب میں مدد کے لیے پکارنا صرف تجھی کو پکارتے اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے پر پونے دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر بھی ہے آٹھ سفات پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی کے نام سے تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل کہ کون سا تبصل اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ یہ چیزیں ریزالو کی ہیں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے حق بات کو قبول کی ہے الحمدللہ جو مولویوں نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہے اور بات سننے نہیں دیتے ان کا معاملہ الگ ہے باقی جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالی خود حق بات تک پہنچا دیتے ہیں اب بھائی یہاں پر اسی پوائنٹ کے کانٹیکس میں ایک بات یاد رکھیے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ اور اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً بیس سے تیس سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی جس کا اینڈ ریزلٹ یہ بنا کہ ساٹھ ہجری میں یزید تخت پر آیا وہ تو نمائندہ رن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا اب مجھے بتائیں ڈچار ڈریکٹ آئے گا ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے پوری ایک سمجھے کہ تیس سال کی پچیس سے تیس سال کی ایک ڈیوییشن ہے جب جا کے ساٹھ ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سے مال دی تو میرے ناپس علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکس میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے سچائی کھول کر اڑیاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے ایک عام فہم بندے تک امت پوری پہچان ہے اس بندے کا چودہ سو سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ المتوفا 1979 عیسوی اللہ تعالی بحثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ ہو معاف کرے لیکن الحمد اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے اور یہ مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے حسین بننے کی کوشش کریں گے آپ کا گھاٹا اتر رہے گا سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے خوب نمازیں پڑھیں متھے بھی گسا دیں آپ سب کچھ کریں لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آپ کے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو خلافت کا نظام قائم ہو اس پہ بات نہ کریں اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا اس وقت تو مولانا مزودی کی ہارڈلی عمر بیس اکیس سال تھی اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولیوشن آئی ہے اس کے پیچھے مولانا مزودی وخوان المسلمین والی جو جماعت ہے اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ سو کے قریب بیٹھے ہیں نا جی یہ کتاب تو خریدے ہیں اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں اور یہ سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے ساڑھے تین سو صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں لاجواب کتاب ہے اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیام ہو گیا کہ یہ اتنے جائز ہیں غلط پراپو گنڈا کیا وہ کتاب پڑھے خلافت اور ملوکیت اور وہ کتاب بھائیوں انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے ان کو کوئی معاذ اللہ سفر اللہ کشپ اور وہی نہیں ہوا وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسناب کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا اور مینلی سات کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناب اثنانت کے ساتھ جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ نقل کیا اور جہاں جہاں اس کانٹیکس میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی وہ میں آگے بتا دیتا ہوں اور وہ سات کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے کیونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے انہیں دیتے ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر اتبری رحمتہ اللہ علیہ المتوفہ تین سو دس ہجری ہمارے اسلام میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں ایک اہل تشیو کے بھی امام تبری ہیں یہ اہل سنت کے امام تبری ابن جریر جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے دوسری کتاب جو ہے التیاب امام ابن ابد البر رحمت اللہ علیہ المتوفا چار سو تریسٹھ ہچری کمال کتاب لکھی ہے اکثر والے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دی ہیں تیسری کتاب تاریخ دمشک ابن اساکر رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو اکہتر ان کے چوتھی کتاب اسعد الغابہ آٹھ ہزار صحابہ اکرام علی امردوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا تین جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں آٹھ ہزار صحابہ اکرام علی امردوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے, ہے, ہے اسعد الغابہ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 630 ہجری یہ ان کی کتاب ہے پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ نہایا بڑی مشہور کتاب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا سات چوہتر ہجری اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ المتویٰ آٹھ سو آٹھ ہچڑی ان کی اور ساتویں کتاب ال ہے حافظ ابن حضر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ آٹھ سو باون ہچڑی جو اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے پورے ریفرنس دیے لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولانا مدوری بےچارے کہتے ہیں لانت اللہ علیہ استخل اللہ اصطفاللہ. تو یہ دو نمبر پالیسی ہے تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چوروں نہ مارو چور کی ماں نو مارو پہلے چور کو بعد میں مارا جائے پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لامتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے ضرورت مند ہے مہاج اللہ سفر اللہ اور پھر آئے سامنے اور پھر اس کانٹیکس میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہے اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً ڈیڑھ سفے کا ہے اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے جو انہوں نے پری فیس اس کا دیباچہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف تیس سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں جبکہ ہزاروں سے آبا اس وقت زندہ تھے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ تیس سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ چڑھتی وہ کیا اسباب تھے اب یہ کون کھولے انہوں نے کھولے الحمدللہ اور واقعی کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ کتاب تیرہ سو چھیاسی ہجری میں نائنٹین سکسٹی سکس سکسٹی سیون صدر کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے تو صدر یوب میں کون سی برائی موجود ہے تو پھر مولا مزودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا حسین بھی تو ہے نا پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق نگا کر کے بتا دیا اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا جو جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے دو ہزار بارہ اسی سال جون میں پڑھی لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ایجوکی کی درمیانی رات دس دسمبر دو ہزار گیارہ کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے دو گھنٹے اور بائیس منٹ کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائے گا یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر موجودیت پھیلا رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں تو میں نے بعد میں پڑھی پھر الحمد مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی یہ وا ہے کوئی اہل بیس کی بات کرے اس کو وہ یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو وہ یہ جو ہو گیا کوئی نبی اسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو کوئی بریلوی ہو گیا یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانداری چلانے کی یہ میں نے الحمدللہ للہ سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ للہ سنت پاور پا ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی اس میں میں نے واقعہ کربلا کے کی وجوہات کیا تھیں اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے بلکہ ان شاء جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں جو سیل اسناد حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسر نمبر اڑتالیس کے نام سے ایک گھنٹے کا فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے پانچ اس میں امپورٹنٹ کوائٹس میں نے ڈسکس کیے وہ بھی اہل ڈاٹ کام پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو رکھی ہوئی ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیئر ہونی چاہیے تین لٹمت ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں ان میں سے تیسرا یہ پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو پھر واریت سے پاک دوسرا پوائنٹ کتال کے اوپر کو زور دیتا ہو کتاب سے نہ بھاگے اور تیسرا فکر حسین اس کو کلیئر ہو ورنہ تو آج کے حکمران جزیر سے بہت بہتر ہے یہ اہل بیت کے قاتل تو نہیں ہے اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو پھر فکر حسین کلیئر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اسلام آباد پورے میں میں نے یہ دیکھا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں کوئی رکر نہیں جماعت اسلامی کا فکر حسین اور لیکچر میں میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی میں تو الحمدہ جو ہاتھ بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے میں ان کو کریڈٹ uh. دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے وائٹ اور ریڈ کلر میں وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی بھی تھی اور اس پہ کیا لکھا تھا اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ, اللہ. وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا یہ میرا گولڈن کوٹ ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جو کہتا نا حسین باغی ہے وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دیں جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتے جب تک بنو می کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی کاٹ کھانے والی ملوکیت اور تیسرا لیکچر جو دو ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا پچپن بی مسئلہ کے نام سے بسی رسول کون ہے اور حدیث کرتاز کا تحقیقی جائزہ پونے تین گھنٹے کی علمی گفتگو بلکہ علمی ایٹم بم ہے اور اس میں میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں یہ تو تھے لیکچرز دو ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پر پر پرنٹ ہو چکی ہے اکتیس کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے ان چالیس پچاس سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے اس کے اندر اگر یہ دو ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں ایک چار سفے کا ہے اور ایک دس صفحوں کا پانچ ورکوں کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہوں سرچ پیپر نمبر 5 اے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رابضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح الصناد احادیث کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں احادیث کی روشنی میں صحیح عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک چالیس احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمد میں نے بیان کی اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعرافات کتاب بھی چھاپ دی ہے محدث ابن جوشی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المتبہ پانچ سو استان ہجری جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں اور یہ بزرگ آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے گزرے محدث ابن جودی رحمۃ اللہ علیہ المتبفا پانچ سو استعمال ہجری ان کی شعر آفاق تصنیف ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رب ہے جو عزیز کو برا کہنے سے منع کرتا ہے اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے آئمہ ایل سنت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ کے اقوال لکھ کر جزید کی شخصیت کو ننگا کیا حتیہ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو اشتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر اندر وہ بھی انہوں نے بیان کیا بدتمیزی کے ساتھ احترام کے دائرے اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے یہ ایل سنت پار ڈاٹ کام پر بائیس سے تیئیس ایم بی کی فائلیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تقریباً ایک سو اسی سفوں پر مشتمل ہے یہ کتاب ایک سو ساٹھ سفوں پر اس میں سے پہلے اسی صفے جو ہے وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کومنٹ دیے اور اسی صفوں پر یہ کتاب ہے یہ الحمدللہ للہ بھی جا سکتی ہے ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں ایون امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتبہ 728 سو ہجری انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ سات سو ہجری انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا اور تیسرا امام زہدی رحمۃ اللہ علیہ المتوف 748 سو ہجری انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی بلکہ دور حاضر میں عل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب جب ان سے میں نے سترہ جون دو ہزار نو کو انٹرویو لیا تھا سو سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پا ڈاٹ کام پر بھی رکھے ہوئے ہیں ویڈیو انٹرویو ان کا اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح صنعت کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن رحمت اللہ کا وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ صنعت سے یہ پورا بیان کیا الحمدللہ اب آ جائیے پوائنٹ نمبر فور کی طرف ایک دفعہ دوشی پڑھ لیجئے محمد محمد علی لیجیے پوائنٹ نمبر فور بھائیو واقعہ کربلا کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ظلم کیا دونوں نے اور اس سے جو لیسن لرن کرنا چاہیے تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کو شیعہ سنی اختلاف کا سبب مان لیا اور پھر لڑائیاں اور اب دیکھیں پاکستان میں ایک خاص مکبہ فکر جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن خوارج ہیں انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ امام بارگاہوں پر حملے اور پھر ان کی طرف سے مچھروں پر حملے اور اس وقت قتل غارت کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے انمی طریقے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ٹوائلٹ میں لکھ دیا شیعہ کافر فلاں کافر فلاں کافر اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اہل قبلا کو اہل کرما کو آپس میں لڑوا دیا تو وہ اپروچ بیسیکلی مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا اور یہ فرقہ واریت کی لانت ہے اور یہاں پر میں موائد کوٹ کر دوں سورہ الانام کی آیت نمبر 159 یقین کریں یہ کتاب جس بند... یہ والی آیت جب کسی بندے نے پہلی بار پڑھی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے آج تک مولویوں نے کبھی یہ پلیٹ فارم سے بیان نہیں کیا ہم جو ہم نے اپنے منحص پہ لکھی الانام آیت نمبر 159 بسم اللہ رحمان الرحیم فرپو دین ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے بنایا کانوشی اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لطم پیشے ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں آپ کی طرف سے تو وہ فارغ ہو گئے ان نما امرحم ان کا معاملہ کیجئے آپ اللہ کے سکر سما یونبی ام بیما کانو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی روٹیاں چلانے کے لیے مشکلوں کے بار فرقوں کے نام لکھے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا تھوڑے کو روڑا جو پنجابی کہ تھوڑے نو روڑا تا نہیں تھوڑے تھے اس کو بھی توڑ دیا اور فرقہ جو ہے وہ پھر حق بات نہیں کرنے دیتا مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے فرقے کی حفاظت کرو چاہے حق چھپانا پڑتا ہے اب یہاں پر وہ آئے ذرا سن لیجیے اور ان مولویوں کو بھی سنائیے یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مولویوں پر لانت فرمائیے اللہ ماشاء اللہ جو اس میں نہ آتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 159 اور ان ما انزلنا سورت البکربئی نیشک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن پہلے نمبر پر کتاب دوسرے نمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح آتی سے ڈرائیو ہے والہدا اور ہدایت کی باتیں چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں یہ دیکھ لیں مولوی نہیں کہتے قرآن میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے ان کے بارے میں کہ جو چھپاتے ہیں یہ چھپاتے کیا ان لوگوں کو منع کرتے ہیں بات اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کو وہ بات بتا دی تھی ان کو تکلیف پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے چھپائی فل کتاب اپنی کتاب میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی یل انحم اللہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے وہ یل ان اور ہر لانت کرنے والے کی لانت ہو ان پر کہ جو حق بات کو چھپاتے ادین تابو ہاں مگر جو توبہ کر لیں لیکن خالی توبہ نہیں وہ اسلحوں اور اپنی اصلاح <تصفيق> کریں اور خالی اصلاح نہیں وہ اور وہ باتیں بیان نہیں کریں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی تھی ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور جو وہ طریقہ بتاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے بخاری اور مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اصلاح کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیجیے الاطوب والی ہاں ایسو کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمہ ہے باقیوں کی کوئی نہیں وہ انت الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں یہ دیکھ لیجیے آئی بھی مولویوں کے بارے میں عوام کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے یہ مولویوں کے اوپر ہلانت کی گئی ہے نا انہیں کوئی بات پتا ہے نا عوام کو تو اپنی روٹی کھانے سے ٹائم ہی نہیں فرست ہی نہیں ہے انہوں نے تو دنیا کوئی اپنا سب کچھ مان لیا ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے وہ قابل رحم ہے میری نفرت صرف بریلوی روبندی اہل حدیث اور اہل تشید کے ان علماء کے ساتھ ہے سب علماء کے ساتھ نہیں جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوشش کی عوام ساروں کے ساتھ محبت ہے دلی کیونکہ وہ تو بیچارے ہماری طرح ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتا بہت کم لوگ ہیں جو انٹلیکچل لیول پہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور ان کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی جب باتیں میرا حسینیت اور جیدیت والا لیکچر جب آیا تقریباً ڈھائی گھنٹے کا مسئلہ نمبر سکسٹی ون تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ ایسی باتیں جن سے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن میں اور عدیث میں یہ باتیں کیوں کی ہیں اسے تو فساد پیدا ہوتا ہے اور فساد نہیں ان کے پیٹ پہ لاد پڑتی ہے مولویوں کے یہ باتیں دھیرے خوم کی ہوئی ہوتی تو آج اہل سنت کا مقدمہ اہل تشید کی عدالت میں ہم ون کر چکے ہوتے لیکن ہم نے کہا پردہ پاؤ پردہ پاؤ آج اہل تشید نہ بنتے یہ ہم نے غلط طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے اور ان کے جائز جو مطالبات تھے ان کو بھی جو ہے اسے پردہ ڈالا اور نہیں نہیں, نہیں, نہیں جناب ہو شروع تو بچایا تو حضرت ماویہ مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن آس کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں تو احترام سے ان کا نام ہوں گا صحافیت کی وجہ سے باقی میں ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا غلطیاں ان سے ہوئی اللہ ان کو معاف کرے ہم کیوں پہ لان تان کریں ان کو بچانے کی خاطر ابو بکر عمر کی داڑیاں بھی پٹوا اگر ہم پہلے ہی کہتے ہیں جیسا کہ مہدسین نے لکھ دیا میں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں آج بھی ہی میں اشارت ان شاء کر دوں گا تو بھائی اگر اس طریقے سے بات چھپائی جائے تو ہر جد کا کہے گا اے گال نہ دسو یہ بات نہ بتائیں لوگوں کو بریلوی کہیں گے جی یہ آئے جو قرآن میں یہ کل ان نما نہ بشرم اے نبی فرما دیجئے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں مرتبہ میں نہیں معاذ اللہ معاض اللہ انسان ہونے میں مرتبہ میں کس انسان کو, انسان کو ان سے نسبت ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں یہ اتنا بیان کریں اس سے جو ہے وہ تحقیق کا پہلو نکلتا ہے معذ اللہ آر یو ٹیچنگ اللہ دوبارے کو اتالا آپ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکال اپنی کتاب سے اسی طریقے سے جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ نہ بتاؤ لوگ تو پھر رقو میں جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت رفولی دینا شروع کر دیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا آپ بتا رہے ہیں آپ شریعت سازی کر رہے ہیں دین کو بگاڑ رہے ہیں اپنی آہت کی فکر کرو اپنے فرقے کو بچاتے بچاتے خود دوزخ میں نہ چلے جانا یہی ہونا ہے فرقے کو بچاتے بچاتے جو واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام جمع فرقہ از اکو ٹو زیرو اسلام میں فرقہ داخل ہوگا ریزلٹ زیرو آ جائے گا اور ریزلٹ زیرو آ چکا ہوا پوری دنیا میں بٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ باتیں چھپاؤ حدیث کی اور یہ باتیں واقعی یہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو یہ بیسیکلی لوگوں کو منکرین حدیث بلکہ منکرین اسلام بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ تاکہ وہ جی ماری حدیثیں اور قرآن تو اس قابل ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے چھپو چھپو اور پھر اس میں سارا لیتے ہیں ایک حدیث کا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار سینتالیس نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں جو میں نے کرتاس والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی مختصر یہاں بتاتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ابوریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا نشانی کے طور پر فرمایا کہ جو ملے تو اس کو یہ اناؤسمنٹ کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے دی وہ جنت میں جائے گا تو جب یہ وہ اشارت سنانے لگے تو سیدنا عمر سامنے سے آگے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت ابو ریرا کو مارا اور مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے کہ یہ دیکھیں کس قسم کی, کی باتیں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ باتیں ہم لوگوں سے کریں گے تو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان کو عمل کرنے دو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ جیس بھی بیان کرنی اچھا یہ منع کیا تو یہ عدیز پھر کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہے یہ بالکل غلط مطلب لیا ہے اس عدیز کا اگر منع کیا ہوتا تو بخاری اور مسلم تو یہ امام مسلم تو مجرم ہے اس عدیز کو لکھ کے اللہ اللہء اللہ وہ یہ کہا گیا کہ اس کی غلط انٹرپٹیشن کے ساتھ لوگوں نے بتایا جائے بالکل صحیح کر کے یہ تو نبی سلم نے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے اور صدقے دل سے جو گواہی دے گا نا بھائی وہ دین کو پریکٹس بھی کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صدقے دل سے کلمہ پڑتا اور نماز چھوڑ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقتی طور پر اس کے اس پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی جسٹ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ بیان کرنا آرام ہو گیا اس سے سارا لیتے ہیں چلے اس کا تو پھر بھی ہے تو اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ حدیث بیان کی جائے اور یہ نہ کی جائے اس سے بڑی بدت کیا ہے اور وہ عدیثیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی امت کے لیے کی ہیں یہ ہے کلائمیکس اس جملے کا آپ نے اپنی وفاق کے تیس سال بعد چالیس سال بعد ایون ساٹھ سال کے بعد جو واقعہ کربلا ہونا تھا یہ ساری غیبی خبریں اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے امت کو دیں یہ تو علامات نبوت ہیں یہ تو پروفیسیز ہیں یہ تو حضور نے بتا ہی امت کو ہے کہ یہ بیڑا غلط میری امت کا ہو جائے گا بچ جانا ان چیزوں سے اور ان کو چھپانا چاہتے ہیں اس کو تو بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور دین کا جزم لازم ہے ان باتوں کو بیان کرنا آپ سے سمجھنے ایک چیز کھول کر بیان کی میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی ہے حسینیت اور جیدیت کا تحقیقی جائزہ کہ کس طریقے سے کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی کس طریقے سے جو ہے وہ امت کے اندر بگاڑ آئیں گے اور خلافت راشدہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی تعالیٰ تو بھائیو الحمدللہ میں نے تو اللہ کی لانت سے بچنے کے لیے الحمدللہ مجھے تو اپنی آفرت کا خوف ہے کیونکہ میری روٹی دین کے ساتھ کوئی نہیں لگی ہوئی تین لیکچر ریکارڈ کروا دیے مترا نمبر سکسٹی حسینیت اور ازیدیت کا تحقیقی جائزہ مترا نمبر فورٹی فکر حسین تحریک خلافت کی روح اور مطلب نمبر پچپن بی حدیث ارتاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آج کا یہ مطلہ نمبر سکسٹی سکس یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور ریسرچ پیپر جو ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا الحمد اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ کلیریفکیشن اپنے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آ جائیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں ابھی تک ریکارڈنگ میں نہیں لایا تھا اب پرانی باتیں ریپیٹ کروں تو آپ کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو میں وہ تمام باتیں کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کی تھی تاکہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہو جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ درد پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ علی تو رافظی ہے یہ شیعہ ہے اس نے تو لبادہ علیہ سنت کا اڑا ہوا ہے لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں جو سکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا إلا ما اللہ ماشاءاللہ جن کا انٹلیکچل لیول ایک عام ستی لیول سے بھی نیچا ہے إلا ما اللہ ماشاءاللہ ساروں کو نہیں میں کہہ رہا الہ ماشاء اللہ ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا وہ کہے گا جی حق بات پتہ چلے حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے الحمدللہ تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتہ ہے کہ اگر میں راوزیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں ڈنکے جن... کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عالی مدد کہنا شرک ہے اگر میں رابضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کو سعید علی سے افضل کہتا ہوں یہ جی تقیہ کیا ہوا ہے اس نے یہ کون سا تقیہ ہے بھائی کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے اگر میں رابضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث کرتاس کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر پونے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا چیلنج ہے میرا کوئی مولوی نکالے چودہ سو سال کے اندر کس نے حدیث کرتاس کا جواب دیا ہو پازیٹو انداز میں کوئی تیاری دکھا دیں سارے جان چھڑا ہیں ایک موجی کرو میں نے الحمد اس کی اپروپریٹ جتنا صحیح عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گئے وہ وہ نبی ہیں اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرور دیں گے تو بھائی ریزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا پھر تو ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے زیرو سے ضرور نہیں اوور اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے زر نکالنا چاہیے اسی طریقے سے اگر میں راضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمر بن بناس یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عمین کا نام احترام سے لیتا لائے نہ کوئی دنیا کا رابضی جو ان کے نام احترام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو اتنا بڑا جھوٹ لیکن مولویوں کی روٹی پہ تھا اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر مثلا نمبر 49 ریکارڈ کروایا اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھری چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کے راضیوں کا جمعہ ہے ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا لیکن جو بندہ بےمانی پر اترا ہوا نا اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا وہ ان تم تَعلمون جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ تم تالموم تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی حوالے دے رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور مجھے لانت اللہ لال تو پہلے تو میری ماں کو مارو نا بخاری اور مسلم کو جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے لیکن مولوی اتراو ہے دو نمری پر تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ وارڈنگ کے لیے رکھ ہے کہ یہ مسئلہ نمبر اکاون مسئلہ اکاون ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے رض حرام فتنے مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس نے الحمدللہ للہ چودہ طبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچر میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر ففٹی ون ڈیڑھ گھنٹے کا جس میں میں نے یہ پال کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آئس ہے میں ہے یہ آئی مولویوں کے بارے میں اور چیلنج ہے کوئی نکالے غیر مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ان کے داغ جائیں گے ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹوں کو اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوا بازیاں یہ ساری مولویوں کے بارے میں اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو بھائی اس پہ میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر اکاون مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے اور یہ مسئلہ نمبر اکاون کیوں لگا ہوا ہے یہ حق بات کریں گے ان کو لتر پڑیں گے عوام سے لطر پڑیں گے یہ آپ نے اب مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی ممبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بیان کر دے آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے وہاں پہ اٹھا کے کمیٹی باہر پھینکے گی اے تے بھائی جی اہل حدیث ہو گیا جائے یہ غلط شروع کرتی ہیں اسی طریقے سے کوئی اہل عدیث ممبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بار پہ دے سکتا ہے کہ بھائیوں پگڑی پہننا سنت ہے بخاری اور مسلم کی متفک نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المسدل الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے سعیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض محسود بن نبی وقات کا نام لیتا تھا عبد الرحمان بن اف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ زرم موزوں پر مسا کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسا کرتے تھے تو یہ عدیسیں موضوع پر مسے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے اس میں یہ بھی پگڑی پر بھی مسا رکھتے تھے کرتے تھے اور پتہ نہیں کوئی عدیسوں کو غلط طریقے سے پرزینٹ کرتے جی وہ کوئی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی کوئی ضروری نہیں ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ضروری ہے لیکن سنت تو ہے نا اہل سنت اہل حدیث اصحاب العدیز وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی سنت پر عمل کرے گا اس فارق کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے میں جمعہ خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے تو ہے داڑھی شرط داڑھی تو بھائی امامت کی بھی شرط نہیں چیلنج ہے مولویوں کو نکالیں امامت کی چار شرائط شرائطیں بخاری مسلم میں وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہے قرآن کا علم ہو قرآن کا فام ہو قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو جس کو قرآن یاد ہو داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں تو پھر میں یہ کہہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ جی داڑی ضروری نہیں ہے داڑھی کی اپنی اہمیت ہے اس کو بیان کرنا ہے ساتھ ڈھانپنے کی اپنی اہمیت ہے بجائے ترغیب دلانے کے اس کو جمعہ پڑھا سکتا ہے لیڈیز ایک پورا جملہ پڑھ کے آمدہ سے مہربانی کرو کہ جو جو اپنے آپ کو اہل دیپ منیج پہ سمجھتا ہے اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے تو اگلا جمعہ تو اس نے کہنا ہے تھی تو ہی تو پہلے فارو ہو نا پگڑی نے تیری نوانے تیری سے پہلے شہر کپڑے بھی اتار دے اسی طریقے سے کوئی اہل تشو یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر ممبر رسول پر یہ دیس بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشو کے ہاں کامن ہے اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر اچھے ہیں تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے تم مردوں کو گالی نہ دو اور وہ کہے کہ بھائی آج کے بعد اس نمبر سے کسی سے آپھی کو گالی نہیں نکالی جائے گی تو کیا حال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا کبھی نہیں پڑھا سکے تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر 51 جو ہے ریز کے آرام والا مسئلہ یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے روٹی کا مسئلہ یہ لوگوں کو ہاتھ بات کبھی نہیں کرنے دے گا اور یہاں میرا ایک تخت جملہ سن لے یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو دس کپڑے کی دکانیں پھیرے تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا کپڑے کی دکان سے ملے گا کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو آٹھ دس تندور پھیرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی لیکن دین کے لیے آٹھ دس مسجدیں پھرے ایک ہزار مسجدیں پھیرے دین نہیں ملے گا دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر فرار سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشیپ, ہوئی یا مولانا مدودی سے مل رہا ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو ایم بی ایس ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر بیڈ, .E ڈاکٹر. دین سے ملے. کتنا ہے روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی لیکن دین, ان, یہ ان پہ وہ سودا بکھتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کلانت سے بالاتل ہو کر ہے بتائیں کوئی بندہ ہے تو بتائیے گا ان شاء اللہ ہم بھی اس کے قدموں میں حاضری دیں گے انشاءاللہ شاء دین سیکھیں گے بہت کم لوگ شاید اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھے گا کہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے نام یہ نا آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں بھی بھائی وہ رہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ کیٹاگوری کل ڈنا نہ ہو جائے کوئی گناگار نہ ہو جاؤں میں اور یہ بھائیو حق بات کرنا یہ آپ کنکلوڈنگ جملہ ہے اس کا مسئلہ نمبر ایک کامن بات کرنا ہر بندے کا جگرا نہیں ہے اور اس پہ یہ جملہ پنجابی میں یاد رکھیے گا کہ ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہیں بھائی حسین حسین ہی تھی روزانہ بائیں حسین نہیں پیدا کر سکتی اسی زمانے میں کتنے صحابہ تھے بڑے بڑے چیزیں صحابہ اور میں نے مسئلہ نمبر ففٹی اے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو سید رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت بیان کی تھی کہ اگر میں بتا دوں وہ دوسری باتیں جو نبی صدر نے مجھے سکھائی ہیں تم میرا گلا کاٹ دو اور وہ ساتھ ہی تفیر بھی آ تھی اس میں ہی صحیح بخاری میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لڑکوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام سید نبرا کو بتایا تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی اور وہی وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے بنو امیہ ابو ارا ڈرتے تھے ان کے نام بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کو چاہیے اور یہ جائز ہے امام کے لوس درجے پر یہ جائز ہے ہم سے خیر بہت اب ہے لیکن سیدنا حسین کا منصب عام سے والا نہیں تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو ایکسپٹ کرنا وہ دین کا حصہ بن جائے کیونکہ وہ آن دا بہار آف پروفیٹ تھے اسی لیے بھائیو دیکھو کہ سب سے زیادہ زور ہی اسی پر تھا کہ اسین کو کسی طریقے بیت پہ ہم کرو یار پوری دنیا نے بیعت کر لی جان چھوڑو ایک اسین نے نہ کی تو کیا ہو گیا لیکن ان کو پتا تھا کہ اس گرانے کی بیعت شامل ہوگی تو مور لگ جائے گی کہ یار یہ بنو میہ کی جو یہ بدماش حکومت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسلامی حکومت ہے ورنہ تو سیابت اور بھی بہت تھے حضرت تو ایک اکیلے سے آبھی تو نہیں تھے تو عالم محمد کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو منصب ہے وہ عام منصب نہیں تھا ان کے جینس پرافٹ کے جینس تھے ان کا خون پرافٹ کا خون تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کل یہ جو جمے پڑھائے جا رہے ہیں چند ناسویوں کی طرف سے ناسبی کہتے ہیں یہ کہ پوری ٹرمز میں نے حسینی الیکشن میں بتائی ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں سعید ال کے لیے بکس ہو اور جزیدی جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے جن کے دل میں سعیدنا حسین کے لیے بکس ہو اور جزید کے فضائل سنائے چند ناسبی اور جزیدی جو زیادہ تر تو جو بندیوں اور اہل عزیسوں میں گھسے ہوئے ان کا لبادہ اڑ کے میں یہ نہیں کہتا دیوبندی اہل عزیز کا منج یہ ہے معاذ ان میں بہت اہل محبت لوگ ہیں اہل پہ محبت رکھنے والے لیکن ان میں گھس کے اور اب کچھ بریلوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ روٹی کا مسئلہ ہے نا ایسی کٹھارے دار باتیں کرنی ہیں جس سے روٹی اور چندہ کٹھا ہو گیا ہاں کیا بات کر دی تو یہ اس محرم میں مجھے فیڈ بیک ملی تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پول بھی ان کا کھول دوں ایک روایت عام ٹی وی میں بھی آ کے بعض بے شرم بیان کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کی اتینٹیسٹی کیا ہے اس روایت کی اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے کو آپ نے ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ عالم ہے یا جائل تو چیک کریں اگر یہ روایت بیان کرتا ہے تو سمجھ لیں پکا جائل ہے اور روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی اور جی حضرت حسین نے کربلا میں تین شرطیں رکھی کہ یا مجھے جانے دو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں دیکھیں ذرا تم آشا دیکھیں یعنی جھوٹ وہ اس کے پاؤں ہی نہیں اور یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیں یا مجھے مدینہ شریف واپس جانے دیں یہ تین شرطیں جی حضرت السین نے رکھی تھی وہ تو پیار تھے جی اور وہ بس ابن زیاد نے سارا کام خراب کیا ماشاءاللہ یہ تو اللہ نے ہمیں اپنے دور میں ایک واقعہ دکھا دیا ہے کہ مشرف صاحب کہیں گے جی میرا تو کوئی اجلاب قصور ہی کوئی نہیں ہے یہ لال مسجد میں جو مسلمانوں کو ضبع کیا گیا یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے سب کچھ اس کی حکم سے ہوا تو مشرف تو باقی وہ بھی قسمیں اٹھائے گا جب یزید کو ڈپینڈ کریں گے تو مشرف یزید سے بہتر ہے اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نہ تو یزیر نے تو البید کو قتل کیا بہتر بندے شہید کیے جو صحیح سما سے ثابت ہے اٹھارہ اس میں سے اہل بیگ میں سے تھے اور چون جو ہے دوسرے تو وہ بھی ٹھیک ہے اٹھارہ اعلی رضول میں سے اس نے تو کوئی نہیں قتل کیا تو یہ ساری تو بھائیو یہ جو ہے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں وہ روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ روایت جو ہے حلال بن تابعی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اس تابعی کا قول ہے ویسے کہتے ہیں مرفو دی لے کے سیاپی جنی تابی کا کال ہے یہ کتاب کون سی ہے کتاب جمل من اسابل من اشرف کہ جو اشرف نصف والے لوگ ہیں ان کا بیان اس میں انہوں نے اکٹھا کیا اعلی خاندان کے جو لوگ ان میں حضرت حسین کو بھی انہوں نے شامل کیا اور یہ امام بلادری رحمت اللہ علیہ المتبہ دو سو انسی ہچری پہلے تین سو سال کے مسلمان محدثین میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جل تین صفحہ تیرہ سو انچاس پہ یہ روایت نقل کی ہے وہ روایت یہ ہے اور یہ روایت جو ہے اسی کا سہارا لے کر پھر سیاز عالم صدیقی جو ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے ہی کر کے ایک مسجد اہل عدیث کی جو اہل حدیث بنا رہا اتنا عرصہ اور یہاں پہ حضرت علی کے خلاف خطبے دیتا تھا اور سین حسین کے خلاف پھر جو ہے وہ قتل ہو گیا ظاہر اپنے انجام کو پہنچ گیا تو وہ بھی یہ بیان کرتا تھا اور وہ پکا مریض تھا اس کا محمود احمد عباسی کا جو منکرین حدیث جو امام بہاری کو کھوتا کہا کرتا تھا معاضل امام بحاری کو گدا کہا کرتا تھا اس کا یہ شیر تھا اور وہ بڑے نقشے بھی بنائے ہوئے ہیں جی دیکھیں جی کربلا اس طرف ہے وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے وہ تو کوفہ تو اس طرف ہے وہ تو صرف جا ہی نہیں رہے تھے اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کی مس کرنے کی وہ فکر حسین کو کوشش کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کا پول کھولتا ہوں وہ روایت حلال بن نہ صاف رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھیر گھار کے ہر بن عزیز جو تھا نا یہ سیدنا حسین کو گھیر گار کے ایک خاص ٹریک کے اوپر لے آیا اور بعد میں اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دے دی حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہاں پر اس روایت اس حوالے میں موجود ہے حلال بن عصاف تابعی کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد شمر بن ذل اور تیسرا حسین بن نمیر یہ حسین سواد والا ہے سین والا نہیں یہ تین بندے جو ہیں انہوں نے حضرت حسین کو گھیرا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جزید کے پاس شام میں جانے دو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیٹھ کر لوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ابن زیاد جو جزید کا گورنر تھا کوفے میں اس کے پاس لے کر جائیں گے اور حضرت حسین راضی نہیں ہوئے تو ان کو شہید کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانا چاہ رہے تھے جزید کے پاس بھائیوں یہ روایت لاجیکلی جھوٹی ہے عقل میں ہی آنے والی نہیں ہے وہ حضرت حسین کے جن سے حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں چار سال ٹل لگا بیٹھے کہ حضرت حسین جو ہے وہ بیت کر لیں کہ میرے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے گا اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی شاردن موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بات لینا شروع کر دی تھی حسینیت والے لیکچر میں میں نے کھول کے بتایا صحیح بخاری سے بتایا الحمد معافیہ پوری زندگی زور لگاتے رہے چار سال تک اپنی خلافت کے آخری چاند بیت نہیں کی ازرت حسین نے اب اگر ازرت حسین جا رہے تھے یزید کے پاس بیت کرنے کے لیے تو یہ لوگ تو لڈیاں ڈالتے ہیں وہاں پر کہ دیکھیں یزید صاحب آپ آب کے ابا جان جس سے بیت نہیں لے سکے ہم نے دیکھے اس کو کیسا کہہ رہا ہے کہ بیت کے لیے تیار کر لیے یہ ہوتا کہ نہ ہوتا اور وہ ان کو سونے میں تولتا کہ واہ آل محمد کی مور لگ گئی بنو میاں کی ملوکیت اب خلافت راجدھا بن گئی بالکل ان لوجیکل بات تو یہ میں نے اکلی طور پر اس روایت کو پڑھا اب اصول محدثین پر بھائی یہ روایت ہے منقطع حلال بن عصاب تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی کوئی نہیں ہے ایک بندہ روایت بیان کر رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے خود سنا ہے اس نے کہا یہ ہوا وہ تو ہم بھی کہ اصلاح نے کہا یہ واقعہ ہوا واقعہ ہوا نہیں ہوتا یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس روایت کو لکھا جو مئی دو ہزار میں جو ہے پبلش ہوئی پیج نمبر ایک سو پانچ پہ انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھا دہی الا ہلال بن کہ اس کی صنعت تو صحیح ہے لیکن حلال بن تک جو بیان کر رہا ہے ادھر تک سن ٹھیک ہے کہ یہ اس نے کہا لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے حضرت حسین سے یہ بات سنی ہے وہ سن سنا کے سنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں تو یہ من کتنے روایت ہے اور میری نومبر دو ہزار گیارہ میں ٹیلیفونک ڈسکشن شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ ہوئی بڑی ڈیٹیل اور میں نے کہا شیخ صاحب یہ اپنی کتاب سے آپ روایت باہر حضرت تو کہنے لگے جی آپ سے پہلے بھی مجھے ایک فیصلہ باد کے بھی کوئی عالم ہے انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے تو میں بھی اب اس معاملے میں تھوڑا ڈاؤٹ ڈاؤٹفل ہو گیا ہوں پر انہوں نے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو لاجیکل ہے واقعی تو انہوں نے اپنی اس اعتبار سے جان چھڑا لی کہ اسناد صحیح سہی الاال بن اصاف کہ وہاں تک روایت صحیح ہے الال بن اصاف تک لیکن حضرت حسین تک صحیح ہونی چاہیے نا کہ ان سے سونا بھی ہو جن کے ریفرنس سے بعد بیان ہو رہی ہے اور ضلح محدثین ہے کہ منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی منکتے تو بالکل فارغ ہو جاتی روایت یہ تو تھا بھائیو علمی جواب پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا لاجیکل جس کو منطق کہا جاتا ہے فلسفے کی لینگویج میں الزامی جواب اور یہ ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بندہ بغیرتی پہ اتر آئے نا تو الگ بات ہے جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی آندہ کبھی بھی یہ حلال بھی نصاح والی روایت بیان نہیں کرے گا ورنہ اگر اپنے باپ کا بچہ ہوگا حلال بدلنے کے جو جینس ہوتے ہیں اور یہ آپ یہ نہیں وہ سخت بات میں نے کر دی ہے قرآن پاک میں سورہ قلم کھول کے پڑھ لیں کہ ایک گستاخ رسول تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتلا یہ گستاخ رسول اس لیے کہ اس کی اصل میں خطاع ہے یہ بلد النا ہے یہ حرامی ہے اس لیے حضور کا گستاخ ہے تو حضور صدی سلم کی گستاخی یا اہل بہت کی جو گستاخی کر رہے ہیں نا اگر وہ واقعی قرآن کی روح سے اگر وہ حلال زیادہ ہے نا تو پھر یہ روایت بھی بیان کرے گا ممبر پہ یہ تھکی والی روایت بالکل اسی طرح کی میں روایت ایک بیان کرنے لگا وہ بھی تبھی تک بالکل صحیح روایت ہے یہ روایتی بیان کرے اور کہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں اور وہ روایت ذرا سن لیجئے امام بخاری اور امام مسلم کے متفقہ استاد امام ابوبکر ابن ابی شیبا رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 235 ہجری جنہوں نے مجموعہ احادیث اور اثار کی سب سے بڑی کتاب المسنت ابن ابی شہبہ 38000 ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع فرمایا وہ یہ روایت لے کے ہیں وہ تو ایک عام کتاب میں ہے نا یہ حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور امام مسلم نے 20% پرسینٹ حادیث اسی استاد سے لی ہیں صحیح مسلم میں 1500 سو حدیث امام ابن ابی شہبہ سے ہیں ارمصنف ابن ابی صحابہ میں صحیح صنعت کے ساتھ تابعی تک یہ بھی تابعی تک صحیح صنعت کے ساتھ جلد سات سفر 432 اور حدیث نمبر حدیث اقبال وہ کہتے ہیں آپ حدیث کیا دیتے ہیں مدسیم کی ٹرم میں اس کو حدیث ہی کہا جاتا ہے حدیث مرسل تابی کی ریفرنس حدیث سے مکسو ہوگا تو تباہ تابی سے ہوگا تو حدیث کا لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں آپ اثر کہہ لیں روایت کہہ لیں سینتیس ہزار پینتالیس نمبر روایت ہے اور یہ روایت دور اعظم میں شیخ زبیر علی زہی صاحب کے چند لائک ترین سٹوڈنٹس میں سے ایک سٹوڈنٹ جو ہمارے جینم شہر کی ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جینی امن پوری انہوں نے اپنا رسالہ سننا جو نکلتا ہے اس میں جو شمارہ نمبر پندرہ ہے اس کے پیج نمبر انیس پر لکھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا بیڑا غرق کر دی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا روایت کتنی خطرناک ہے اور لکھا ہے کہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے روایت کیا ہے اور وہ روایت پھر اہل تشو نے آگے اور چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ابان راوی جو جھوٹا راوی اس سے جوڑ کے تو آگے باتیں بنا لینے کہ حضرت عمر نے جو حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی یہ روایت سن لیں جو غلام مسلم صاحب نے بھی لکھی لہذا اب کسی سلفی کو یا اہل حدیث مکت فکر سے تعلق رکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لکھا نارو صحیح اور لکھا کہ یہ تو بڑے اچھی روایت ہمیں مل گئی ہے حضرت صدیق کی جو ہے وہ خلافت ثابت ہوتی ہے وہ ثابت کیا ہوئی ہے وہ ذرا سنیں بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت سے سیدنا عمر کے غلام ہیں اسلم رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں ان کا بیٹا زید بن اسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے والد نے حضرت عمر سے بھی سنا یعنی تابعی کا قول بالکل اسی طریقے سے جتنا حلال بن اصاف کہتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ کیا اس نے یہ نہیں کہا میں نے حسین سے سنا یہاں بھی یہ اسلم یہ تو بالکل بخاری میں ثابت ہے کہ اسلم غلام تھا ان کا حضرت عمر کا وہ چیزیں تو ساری ہو میچ ہوتی ہیں نا. اسلم تابے کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر گئے وہاں پر حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے خلافت کے سلسلے میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے تو حضرت عمر کو جب یہ رپورٹ ملی تو وہ وہاں پر گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب آپ کے والد محترم تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ کے گھر میں آ کر لوگ مشورے کر رہے ہیں خلافت کے بارے میں اور حضرت و بکر ضی کی بیعت کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہو رہے حالانکہ یہ سارا کے سارے یہ بات ہی جھوٹ ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی وہ میں نے کردارس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے وسیع رسول والا مسئلہ کلیئر کیا پچپن بی مسئلہ پونے تین گھنٹے میں تو فاطمہ آندہ آپ کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے سلسلے میں تو میٹنگ کے دوران ہی میں اس گھر کو آگ لگا کے تم سب لوگوں کو یہاں پہ جلا دوں گا تو پھر جب حضرت علی عزر زبیر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے گھر میں میٹنگ نہ کریں حضرت عمر اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے دھمکی دے کر گئے اور وہ اپنی قسم کو پورا کریں گے تو اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ تو بیت کرنے کے سوا چاڑے کوئی نہیں جا کے وہ پکڑ کی بیت کر شیر خدا گدڑ بانڈ کے معذ اللہ اس نے جا کے بیعت کر لی کتنا غلط جو ہے وہ طریقے سے پریزنٹ کیا اس طرح ہوا ہی نہیں ہے وہ معاملہ ہی کچھ ہوا ہے بخاری اور مسلم کچھ اور بتا رہی ہیں اور یہ روایت ہو اس روایت کو انہوں نے لکھ کے آج سننا پندرہ نمبر میں رسالم اور کہا کہ یہ باد ثبوت ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی زبردستی کی یہی تو شیحا بھی کہتے ہیں زبردستی کروائی اور وہ بھی اور وہ آگے کہتے ہیں لگا بھی وہ جھوٹی روایت ان کو تو انہوں نے ہی دی لہذا آپ جو میں وہ بات کرنے لگوں جو واقعی الحمدللہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق گو ہے تو جب بھی حلال بن نصاب کی وہ تین شرائط والی روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے یہ روایت بھی لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عزت عمر نے کیا کرنا کرنا تھا معذ اللہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ روایت کو بھی یہ کہتے ہیں صحیح ہے تو میں کہتا ہوں یہ روایت بھی مردود ہے اسلم نے کب کہا کہ میں نے حضرت عمر سے یہ سنا یا ان کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی حضرت فاطمہ سے جب ملنے گئے ان کو فرشتوں نے کے بتایا یہ منقطع یہ سن سنا کے تو ایسے سن سنا کے سننی والی بات ہے پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں لہذا الحمدللہ یہ الزامی جواب پکی اور لاجیکل منطق پہ جواب ہو گیا جس نے حلال بن اس کی روایت کو صحیح ماننا ہے اور زید بن اسلم کی اپنے والد اسلم سے روایت کی ہوئی یہ والی حدیث جو بڑی خطرناک ہے اس کو بھی صحیح ماننا ہے تعالیٰ کیونکہ اس میں سیم سکم ہے اور اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی یہ ایک ایکسٹریم ضعیف روایتوں کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھنا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہی ابان وہ خبیس راوی ہے جس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواسات امت کے اندر پھیلائے جو اہل سنت اور اہل تشید کے دونوں کے محدثین کے اصول پر کزاب جھوٹا راوی ہے کہ جی حضرت عمر نے آگ لگا تھی حضرت فاطمہ کے گھر کو دکا دیا ان پر دروازے کی کباڑ پھینکی اور وہ ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور یہ ہوا وہ ہوا اور سب لوگوں کو وہ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں یہ جائل زاکرین اور دوسری طرف جائل جو سنی ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ باتیں تو آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے تو اپنی چرپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھیں نا کہ آپ کے مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ مودسین کو میں نہیں کہتا انہوں نے صرف روایت لکھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے ان تو نقل کی ہیں صحیح وہی ہیں بخاری اور مسلم باقیوں میں آپ صنعت کے اوپر بیس کریں گے تو جو بات حق ہوگی الحمد اصول مہدسین پر وہ ایکسپٹ کر لی جائے گی تو بھائیو جہاں تک واقعہ کربلا کی ڈیٹیلز کا تعلق ہے وہ آج کل بیان تو ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پر لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں ایک تو آپ کو ابن جوزی کی جو کتاب ہم نے اپلوڈ کی ہے اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو جزید کی مذمت کو برا سمجھتا ہے اس میں آپ کو واقعہ کربلا کا سکیچ کافی حد تک ٹھیک مل جائے گا کچھ اس میں بھی غلطی ہیں لیکن اوور آل اچھا اس میں کھینچا ہوا ہے باقی ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں پوری پوری اسناد کے ساتھ مجموع زوائد میں سننت تبرانی کے اندر اور البوسنب اب نبی شہبہ میں یہ باقی ساری کتابوں میں ہمیں اسکیٹرڈ فارم میں واقع کربلا کے واقعات ملتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس کی صنعت صحیح ہے یا صحیح یہ والا چکر پھر جو ہے نا اس میں آ کر پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس دور میں میں ایک ہی شخص کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیپبلٹی میں ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو صحیح اسناب کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں سے ایک جگہ کمپائل کریں اور میں نے نومبر دو گیارہ میں اس شخصیت کو فون کیا یعنی شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے واقعہ کربلا ایک دفعہ امت میں صحیح اسناب کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے یہ yeah. اپنا تو انہوں نے کہا علی بھائی یہ تو پی ایچ ڈی لیول کی کوشش ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پی ایچ ڈی لیول کی کوشش کوئی اور تو کر ہی نہیں رہا اور نہ کوئی کیپیبل ہے تو آپ نے بھی اگر یہ کوشش نہ کی تو امت وہی اس قسم کی ضعیف قصے اور کہانیاں بیان کرتے رہیں گے اور یہ میں نے اب مشورہ دیا اب اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر توجہ کریں کیونکہ سترہ جون دو ہزار کو بھی میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے میں نے ان کو اس وقت ایک مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں فضل السلاط علم نبی امام اسماعیل بن ہاک المتوفہ دو سو ستاسی ہچری پہلے تین سال کے مہدسین میں سے تو اس کتاب میں جس میں ایک سو سات احادیث اور اثار ہیں اس کا تحقیق اور ترجمہ جو ہے شاید کروا دے تو انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن بعد میں الحمدللہ للہ چاند ماہ گزرے آٹھ کے نو مہینے بعد فروری دو دس میں وہ کتاب انہوں نے تحقیق کے ساتھ چھاپ دی مکبہ اسلامیہ نے انہوں نے محنت کر کے ترجمہ کر کے شیخ صاحب کا چھاپ دیا تو یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے یا لوگ بتائیں ان کو کہ یہ کام وہ کریں الحمد اور یہ ثواب بھی میرے حصے میں آئے کہ میرے مشورے پر یہ کام ہو جائے اور دروشی والی کتاب کی پھر پروف ریڈنگ بھی جہاں اور لوگوں نے کی وہاں پر میں نے بھی کی اور الحمدللہ میں نے ان کو کچھ چیزیں سجیسٹ کی اور انہوں نے اس کو اکاموڈیٹ بھی کیا تو یہاں پر میں چلتے چلتے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ذکر ہوا ہے تو میں ایک ان کو بائے زبیر علی زئی زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں ایک تو ان کی علمی کیپبلٹی دوسرا حق گو انسان یقین کریں میں سارے مقبہ فکر پھراؤں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں آ کر بےمانی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ لیکن شیخ زبیر علیزئی صاحب اگرچہ سلفیو منہچ ہے اصاب الحدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اب میرے زور لگانے پر انہوں نے کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دی ہے اس تک تو وہ آ ہیں الحمد اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں اہل سنت کی منج کی بات کرے اور منج کی فرقے کے لیے یہ نہ لکھے اہل حدیث آج اہل حدیث کا لفظ لکھنا نو اینٹری کا بورڈ لگانا ہے شیخ ابدر جیلانی رحمت اللہ کی کتاب طالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چاپیوں اہل اہل نے بھی چاپی ہوئی ہے شیخ ابد دل الادر جیلانی کتاب ہمارے پاس پڑھی ہوئی آپ دیکھ لیں لیکن بات یہ کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور مسلم کے لانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے پوری دنیا میں مسلم مسلم بات ہو رہی ہے یہی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے مسلم کہتے تھے صحابہ بھی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اسی کی طرح تو وائے زبیر علی دئی زبیر علی دئی صاحب ہی کیوں ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں ہماری حق بات آ جائے اور آپ کے لیے بھی حیران کن حیران کن بات ہوگی. کہ زبیر علی ذئی صاحب کی تحقیق کے ساتھ مشکات المساب چپ چکی ہے پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے بخاری مسلم اور باقی کتب سطح اور باقی کتابوں کا مجموعہ آج سے آٹھ سو سال پہلے امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفات سات سو ترتالیس انہوں نے یہ کمپائل کی اور کمال محنت کی ہے اس کتاب کی تحقیق الحمد آ چکی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے قلم سے صحیح اور سعید کا فرق بہاری اور مسلم کے علاوہ جو حدیث ہیں اس میں جب سیدنا علی کے فضائل کا چیپٹر آیا ہے حدیث نمبر 6101 مشکات کا انٹرنیشنل نمبر جل تین اور پیج 538 جو مکبہ اسلامیہ نے ان کی تحقیق سے چھاپا ہے اس پہ ہے ایک حدیث آئی مسند امام احمد سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی تو اس پہ شیخ زبئی صاحب نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اچھا اور صاحب اس کا سکم بھی بتا دیا کہ ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن روایت ضعیف ہوتی ہے بالکل پیٹ مسئلہ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں اب یہاں بات ختم ہو گئی نا لیکن دیکھیں اتنے منصف مزاج آدمی ہیں وہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی بھی لکھ دیا فٹ نوٹ کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح صنع کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ مسند ابی جالا امام ابویالہ احمد بن علی التمیمی البتوفا تین سو سات ہجری جو امام ابو دعود امام ترمزی امام نسائی کے ہم اثر ہیں انہوں نے مسند ابی جالا لکھی ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر حدیث انہوں نے حوالہ بھی دے دیا اس میں فٹ نوٹ میں کہ اس حدیث میں ام سلمہ کا یہ کال موجود ہے اور پوری حدیث لکھی ماشاءاللہ کمال ام سلمہ جو ہے یہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو آخر میں فوت ہوئی باسٹھ ہجری میں یزید کے دور کے اندر یزید چونسٹھ میں فوت ہوا اور یہ باسٹھ میں لیکن انہوں نے کافی گام دیکھے واقعہ کر کروالا بھی انہوں نے دیکھا ام سلمہ اور یہ جو حدیث ہے کہ نبی سلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا تھا حسن حسین اور علی اور فاطمہ رضی اللہ کون کو اس کی ایک ربی ام سلمہ بھی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اگلی دفعہ میں کروں گا انشاءاللہ واقعہ کربلا کے کانٹیکس میں حضرت حسین کے فضائل دل. تو یہ مسلم نبی اعلیٰ سات ہزار تیرہ نمبر یہ شیخ زبی جی صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھا کہ ام سلمہ نے ابو عبداللہ تابی سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں ولے حضرت اللہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا جان کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں نکالے ہمارے ممبروں پر تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ علی پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت علی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو تم گالیاں نہیں دیتے ہو اپنے ممبروں سے جو میں پٹنا پٹ تھا پہلے سے پچپن بی مسئلے میں میں نے پانچ مثالیں بخاری اور مسلم سے اور ابن ماجہ سے اور ابو دعود سے پیش کی ہیں کہ بنو میہ کے دور میں مسلسل ساٹھ سال تک ممبر اصول پر جمعے کے خطبوں میں سعید علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی اور اسی کا ریونج ہے کہ شیان علی راف جی بن کے انہوں نے کہا آپ ان کو نکال نکالتے ہم ان کو نکالیں یہ بنو امیہ کی پروڈکشن ہے وہ تو اللہ بلا کرے عمر بن عبد العزیز نائنٹی نائن میں جب خلیفت المسلمین بنے انہوں نے یہ سارے بکوتاس نکال کر ان اللہ یا امرکم بل ادلی ول اس جمعے کے خطبے میں داخل کیا اور یہ ساری بدت ساٹھ سال کی اکتالیس ہجری سلح حسن سے سلح حسن سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 99 ہجری تک یہ تماشا لگا رہا ممبروں پر تو امر سلمہ نے وہ روایت سال لکھی شیخ صاحب نے کہ تمہارے ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی ہیں انہوں نے کہا کون ہے جو نکالے تم نہیں کہتے علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر تم لانت نہیں کرتے لان, ان, ان, ان گالیاں نہیں دیتے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے تو تم رسول اللہ کو گالیاں نکال رہے ہو کہ علی اور سے محبت کرنے والوں پر نام وہ باللہ یہ شیخ صاحب نے ساتھ دکھا اور لکھا بس ہسن اس کی بالکل حسن سنت ہے یہ ہے حق گوئی ورنہ چھپا سکتے تھے حق گوئی الحمدللہ تو میں الحمدللہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اس کانٹیکس میں میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ جو بنو میاں کا ماننے والا ہے اس کو مبارک ہو ممبروں پر چڑھ کر بے شک صحابہ کرام کو گالیاں دے اور اپنی آخرت کرے برباد جس طرح بنو میہ کے حکمرانوں نے کی اور جو علی کا ماننے والا ہے علی نے خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا سے مولا دلی محبوب جس طرح مولویوں کو کہتے ہیں مولانا فلان مشکل کچھ آ نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ خوارج تو آپ کو کافی کہتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں ان کی تاویل کی غلطی ہے میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں تو سعید علی نے تو خوارش کو بھی مسلمان سمجھا ہے اور یہ باتیں اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں ناج البلاغہ میں جو حضرت علی کے خطبے ان کے ہاں ملتے ہیں اس میں موجود ہے کہ خوارش کے جنازے مولا علی نے خود پڑھایا تو بھائی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں میں کسی صحابی کو بھی چاہے اس سے غلطی بھی ہوئی ہے کوئی لان تان ممبر پر نہیں کرتا غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بالکل جائز ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں سوریا عالمران کے اندر ان کو معاف بھی کیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو دو نبیوں کے سیاپی ہیں حضرت یوسف کے بھی سیاپی ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی سیادی ان کی بھی غلطیاں بتائی ہیں لان دان نہیں کیا غلطی بتانے میں کوئی ارد نہیں ہے اس سے سبق سیکھنا ہے نہ کہ یہ کہ اپنا فرقہ چمکانا ہے کہ جو جتنی ننگی گالیاں دے گا اتنا ہی اس ذاکر کے اوپر پیسے نشاور کیے جائیں گے یہ بیڑا گرک کر ہیں یہ پیٹ پوجا کرنے والے مولوی بولے تعالیٰ لے جی اب آپ اور صبر کر لیجیے پندرہ منٹ اور یہ آخری پوائنٹ نمبر فائیو آ رہا ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کنکلوڈ ہو جائے گا ایک دفعہ درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد, محمد کما ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد, محمد کما بارک ابراہیم ابراہیم حمید مجید مجیب یہاں پر میں ایک مشورہ بھی آپ کو دوں گا جو کہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ ایران نے بیس لاکھ امریکن ڈالرز لگا کر بیس لاکھ امریکن ڈالرز چالیس قسطوں پر مختار تکفی پر ایک فلم بنائی ہے جیسے میں نے سیدنا عمر والے معاملے میں, میں بتایا تھا کہ قطر نے جو ہے وہ تیس قسطوں پر سیدنا عمر کی بائیوگرافی کے اوپر پوری فلم بنائی ہے اور صرف سیدنا عمر کی ان کی جوانی سے لے کر اس میں سارے واقعات ہیں غزب عہد والا واقعہ غزبۂ بدر والا اور پورا ان کو سینٹر کر کے جنگ جرموگ جنگ قادسیہ ساری چیزیں وہ کمال محنت کی وہ تو اہل سنت نے کی الحمدللہ اس میں چند ایک چیزوں کے سواب اور وہ بھی کوئی گستاحانہ نہیں ہے کوئی ضعیف روایتیں انہوں نے فلم دی ہیں ادروائز اوور آل وہ بہت اچھی کوشش ہے کسی طریقے سے بھی ہالی وڈ کی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے تو شعید عمر پر انہوں نے فلم بنائی ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم لگتا ہے شریعت کا وہ میں اسی لیکچر میں شعید عمر والے مسئلہ نمبر سکسٹی میں بیان کر چکا ہوں مسئلہ اشتہا دیے تو ایران نے بھی بیس لاکھ ڈالر لگا کر مختار سخفی پر ایک فلم بنائی مختار سکفی ابن ابو عبیدہ سکفی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا اور بیس ہزار کے قریب وہ سارے لوگ چن چن کر قتل کیے تھے کہ جو جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کر کے اس کا سر بھی اس کے سامنے لا کر رکھا گیا لیکن پھر یہ بندہ کنٹراورشل بن گیا اہل سنت میں یہ رائے بھی آئی اہل تشیو کے ہاں بھی آ گئی کہ اس نے بعد میں دعوی نبوت کر لیا تھا اور اس کو سخفی کزاب کہنا شروع کر دیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی اہل سنت کا عالم صحیح صنعت کے ساتھ یہ بات دکھا نہیں سکا کہ بائی نیم کسی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو صحیح صنعت کے ساتھ امام پرمزی لے کر آئے ہیں وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت میں بروثیف کے اندر ایک کزاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا تو اسما بن سے ابی بکر نے اب ابن یوسف کو کہا کہ قذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور ظالم تو ہے لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ کون کزاب ہے تو یہ پھر آگے کہتے ہیں یہ کہ مختار سختی ہے اور امام سرمدی نے ساتھ لکھا کیلا کہا جاتا ہے کہ مختار سختی ہے اور محدثین کی ٹرم میں جب کہا جائے نا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے سونے سنا کے سنی پاڑ پڑھا کے سنی نہیں سنی سنائی بات ہے کہ وہ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے تو واللہ ولہ مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ کیا ہے مختار تقریب کا باقی جو کام اللہ نے لیا وہ اللہ فاطب سے بھی لے سکتا ہے بخاری مسلم کی عزیز ہے بعض اللہ کاعالی فاطب سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے تو اس نے وہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا تو اس پہ انہوں نے فلم بنائی ہے اس میں واقعہ سلح حسن سے وہ شروع ہیں اکتالیس تجری سے اور واقعہ کربلا کے آٹھ نو سال بعد تک اس سب کو انہوں نے پکچرائز کروایا سوائے چاندر ایک چیزوں کے میں اس لیے گتار ہوں سوائے چاند ایک چیزوں کے اوور ایک بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی کوشش ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پوری فلم میں سیدنا ابو بکر عمر کا نام بڑے احترام سے لیا گیا ہے اور سلح حسن کا جب ذکر ہوا تو اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ اماویہ تم شیخین کی سنت پر عمل کرو گے اپنے بات اپنے بچے کو خلیفہ نہ بنانا تو انہوں نے ساری کی ساری بات شیخین کے اوپر اور اس پوری ریولیوشن کے جو مین رکن تھے سیدنا سلمان ابن ابرسور رضی اللہ تعالیٰ سے آدمی ہیں اور ہمارے بعض ناطفی جو ہے کہ بڑا لامتی شخص تھا اور یہ تھا، وہ سیافی ہے، سلمان ابن بخاری مسلم کا راوی ہے بخاری مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان سے گا، وہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا راوی کون ہے سلمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سال کا بابا انہوں نے سب سے پہلے حضرت حسین کو ہاتھ لکھا تھا کہ یزید کو جاتے جاتے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اب آپ نے اگر ہم ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پکڑیں گے یہ مین بندہ تھا دعوت دینے والا وہ خیر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری گیم کافی حد تک الحمدللہ سمجھ آ جائے گی تو پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ عشورا یعنی دس محرم الحرام سے ریلیٹڈ جو رسومات ہماری عوام میں رائج ہیں اب یہ کڑوی گولیاں میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں میں حق بات ہے کسی کے بھی خلاف ہوگی یا کسی کے بھی حق میں میں کروں گا واقعہ کر بلا کے موقع پر آشورہ والے دن یا اس مہینے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ فکر حسین کو کیسے عام کیا جائے اس پہ میرا ایکسپرٹ اپینین کیا ہے یہ میری رائے ہے ہر بندے کو پورا حق حاصل ہے کہ میری ان باتوں سے اختلاف کرے لیکن لیکن لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علم کے ساتھ کیونکہ میں جذبات کے ساتھ نہیں قائل ہونے والا نہیں ورنہ جذبات ماشاء اللہ تھوک کے ساتھ سے ہر مکبہ فکر میں موجود ہے تھوک کے حساب سے علم کے ذریعے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورت الفال کیا ہے. علم کے ذریعے مجھے قائل کرے انشاءاللہ میں نے تو اتنے فرقے بدلے ہیں ایک اور بدل لوں گا ہاتھ بات کرے کتابوں سننے سے تو بھائیو جہاں تک دس محرم الحرام کے موقع پر عشورا کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے شاید اب اگلے سالوں میں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں گی اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے ہیں تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ کروا کے لوگ روتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ جلد ایک سفا پچاسی پر انٹرنیشنل امری کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ سعید العلی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانے کرم سے آنسو روا ہیں اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و قطار رو رہے تو سعیدم علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمناک کر دیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرئی علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراغ کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا تو واقعہ کربلا بلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے اس واقعے کے بعد بھی آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے وہ بھی حدیث مسرت امام احمد میں حدیث متواترہ ہے سب سے بڑی حدیث کی قسم چاند ایک عدیث متواترا ہے جن میں سے وہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ دو ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے ان اللہ تعالی اس حدیث کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد لگی ہوئی پرانگ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے یہ آپ کی کیا حالت ہے اب یہ صحابی کا خواب ہے وہ کا دیوبندی کا بریلوی کا نہیں ہے اور بخاری اور مسلم کی متفخر حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو صحابہ اکرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں اپنے پاس سے کا خواب ہے وہ آبی کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں اور میں صبحوں سے ان کا خون جمع کر رہا کہتے میں کاپ کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا نہ دنیا ٹی وی تھا نہ انٹرنیٹ موبائل تھا بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن اکسٹ ہجری میں دس محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا کہتے میں نے یاد رکھا ہوتے اور وہی دن تھا اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے یہ تمثیل ہے جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے دبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ ورما میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں پہلے ہی پتا چل گیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندو کے نزدیک محتبر ہوتی ہے تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک تمثیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے من کو شف کر دے جیسے کتنے ہمارے بریلوی جو اور حسن بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محبسین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری تو صحیح بخاری کیا اردو کے زمانے میں لکھی گئی تھی کی کے کے سال بعد لکھی گئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی ایک جانسار او متی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے تھی کی اللہ چاہے تو مطالعہ ہے لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے یہ جو ہے یہ غلط ہے یہ ایگزیجریشن تھی جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے یہ میں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا تو آپ اتنے پریشان تو میں بتا رہا واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ کی حالت واقعہ کربلا کے بعد لہذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدت نہیں کہتے کوئی گناہ نہیں کہتے انتظامی معاملہ ہے اور آئمہ اہل بیعت علیہ السلام رضی اللہ اللہ عنہم اجمعین اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی سینہ کوبی نہیں ہوتی تھی کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا یہ مجلس سے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کے بھی سے کہ اہل سنت اور اہل تشید دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح صنعت عیمہ بیت علیہ السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہیں جو خرافات آج عام ہو چکے یہ علیہ السلام سے پریشان نہیں ہو جانا علیہ السلام کہنا جائز ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدہ حسین کا سر اقدس عبید اللہ اب کے سامنے لا کٹا ہوا سر رکھا گیا اس میں امام بخاری نے حضرت حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام امن میں بھی کہتے ہیں السلام و علیہب اللہ تعالی. ہم پر بھی سلام ہو سارے نیک بندوں پر سلام ہو گئے ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم اور یار مردوں کو کہتے ہو سلام علیکم یاد الکبر علیہ السلام یہ تو فرقہ واریت کی لانت ہے کہ یہ نجائز ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے رضی اللہ, اللہ ہو لیکن اللہ اس سے راضی ہوا صرف سیا ہو کسی کو بھی دعا کر سکے امام مسلم کے شگیرد نے جب مسلم شیف شروع کی ہے تو انہوں نے کہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العم میں امام اب نیفا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جائز کوئی مسئلہ نہیں یہ میں کلیئر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں لیکن بعض کر ایک ٹکڑا پکڑ کے نہ تو چڑھا دیتے نیٹ پہ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں تو اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو شادی کرنے کو حرام کہا ہو لیکن لیکن لیکن تیار ہو جو تین لیکن کے بعد کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے کوئی کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مانتا میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے اٹھارہ بندے سمیت حسین کے اور چبن اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا آرام کہے گا تو پکڑا جائے گا بدتی ہو جائے گا کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے اوپر حرام کیا تھا سورہ تحریم میں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حرام کیوں کرتے ہیں اگر حضور ویسے کہتے ہیں نا میں نے نہیں شاید استعمال کرنا ٹھیک ہے بخاری مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لا کر رکھا گیا صاحب کرام سے آپ نے کہا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں میں نہیں کھاتا لیکن تو میں منع نہیں کرتا تو آپ نے نہیں کھائی صابن سامنے سعب کھائی آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو تو یہ پسند نا پسند ذاتی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بارہ آرام کرتا ہوں گو. یہ فرض ہو رہا سمجھیے گا یہ میں مولویوں والے کے بریک مسئلے ہیں وہ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بیچ میں سے یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے تو فتوا بازی نہ کریں ان شاء یہ ایسی ایسی پکیاں ہیں اور ایسے لاجیکل جواب ہیں ان یہ تمام بس سیٹل ہوتے چلے جائیں گے تو میں نے یہ تین لیکن کے بعد بولا کہ اگر کوئی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا حرام نہ سمجھے صرف کہ میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے تین چار ادیں تو ان کو ہوشی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے تو آپ ان کو حرام کا فتوا لگائیں گے ان کا ذاتی گم ہے ہاں اگر وہ اس کی دعوت ہے کہ تم بھی کرو تم شادی نہ کرو محرم میں یہ حرام ہے یہ بات غلط ہے اپنے اوپر اپلائی کریں سبوت صحیح بخاری سے. دیکھ لیں میں کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی علی ڈھونڈ کے حدیثا ہے, ہے. ہے بخاری میں لکھی ہے میں نے لکھی ہے بخاری میں ڈھونڈ کے لایا بخاری انٹرنیشنل کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر حدیث ہے غزوہ احد کے کتاب المغازی چیپٹر میں باب ہے حضرت حمزہ کے قتل کا بیان حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور حضور کے اتنے لاڈلے تھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی ایک مہینہ پہلے غزبۂ عہد کے شہدا پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آپ نے اپنے انجانساروں کو حضور نہیں بھولے آٹھ سال کے بعد تین ہجری میں غزبہ عہد ہوا گیارہ ہجری میں حضور اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے دوبارہ غزب عہد کے وہاں پر آئے قبرستان میں اور عہد کے شہدا پر عضر افضہ پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف لیکچر میں دھیان بھی کیا رحیم الحمد اللہ تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں چار ہزار بہتر انٹرنیشنل امریکی کے مطابق صحیح بخاری میں قتل حمزہ والے چیپٹر میں وحشی جو ہے جبیر ابن متم رضی اللہ تعالیوں کا غلام تھا اس وقت تو وہ بھی کافل تھے بعد میں مسلمان ہوئے دا میسج فلم میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے حضرت عمر والی فلم میں بھی انہوں نے فلم آ دیا ہے قطر والوں نے بھی کہ واشی کو لالچ دی گئی نیزے کا اس کا شکار بڑا اچھا تھا اس نے حضرت امیر حمزہ کو غدل عہد میں نیزا مارا اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس فوج کے حضرت عمر حضرت علی تو بعد میں منظر عام میں آئے ہیں پہلا جو اللہ کا شعر ہے وہ تو حضرت امیر حمزہ شہید سید الشہدا رضی اللہ تعالی الحمدللہ ان کی قبر بار پہ میری حاضری بھی ہوئی ہے عہد کے میدان میں تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو جب اسلام کا پتہ ہو گیا تو واشی بہاگ کے طائف چلا گیا طائف میں بنو سکیف رہتے تھے اور زور نے دعا فرمائی تھی صحیح مسلم میں کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے اور دیکھ لیں بنو سکیف سے ہی عبید اللہ جو مختار سختی بھی بنو القیف سے ہے اور محمد بن قاسم بھی بنو سکیف سے ہے اسلام پہنچ گیا وہاں تک اور جائب نے یوسف بھی ہے وزور نے کہا ظالم شخص بھی پیدا ہوگا تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو واشی پھر آپ سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں میں اسلام قبول کرنے کے لیے ڈر کے اسلام قبول کیا ڈر کے لیکن ربی اللہ تعالیٰ کو ہم رابطی نہیں ہیں ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں واشی کی ابشی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا یہ پوری میں کوئی سٹوری کیاخاری کی دید ہے پوری چل رہی ہے چار دار بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول لیکن ایک کام کر تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا تھا مجھے اپنا چچا یاد آتا یار سیابی اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی وہ نبی جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن چچے کا غم اتنا تازہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے توں نے آندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھا ہے اسلام قبول لیکن میرے سامنے نہ آیا تھا اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے حضرت حسین کے قاتلین اور یزید کی شان میں در محرم کو جمعے پڑھانے والے ناسبی غدیر خم کو بلا چکے ہیں بس ان کو غدیر خم سنایا کریں صحیح مسلم کی کہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اہل بیس کو بھی چھوڑ دیا ایسے بدبخت بخت ہو تم خوم کو بلا چکے ہو آف تو مینون باد کتاب پورا باد ردیر کے پہلا حصہ لے لیا جی قرآن کے مطابق چلتے ہیں اور اہل بیگ کو چھوڑ دیا آرام والی ہے کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا پھر کہتے ہیں یہ کون سی اتنی اہم چیزیں اہم چیزیں نہیں تو حضور نے کیوں؟, کیوں کتاب اللہ کے ساتھ غدیر خوم ذکر کیا اہل کا یہ میرا نبی اس کو اہم کر کے گیا تمہارے کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی اور سعودی عرب کے کسی کہ کسی مولوی اس تنہاؤں پہ پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں تازیے نکالے جاتے ہیں گھوڑے اور یہ افضل تو سیم کا جناب ہی نہیں ہے گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے اللہ زنجیر زنی ہوتی ہے محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے چلانا کافروں کے خلاف بھی رام ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور حسین کے خلاف ان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے اور کسی جزید کو پکڑ کے سفا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے ہونا تو چاہیے اس دن آٹھ دس ہزار جزید بھی قتل ہو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ یہ جو ملوکیت کے جو پنجے ہم گڑے ہوئے ہیں یہ بدماش سیاستدانوں کے یہ بھی ذرا جان چھوٹے یہ میں صرف تنس کے طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا دیم بدنام ہو رہا ہے اور نیشنل جغرافی والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو وہ پوری دنیا کے جو مذہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان بان ہے زنجیونی بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشو تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے راوزیوں کے ہاں آ چکی ہے شرم کا مقام ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور میں نے گستاحانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا مسئلہ نمبر 49 نائن والا کہ ایک شی عالم نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر مسلمان کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا بالکل آپ نے صحیح کہا جب آپ اپنے آپ کو چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں اس کو غیر مسلموں کو کیا امید جاتا ہے اور کوئلوں پر ماتم کوئلے تو کربلا میں ہے ہی کوئی نہیں تھے کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں اس کو غیر مسلموں کو کیا امید جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے کتنا غلط امیج جاتا ہے اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنی اور شیوں دونوں نے بیڑا گرد کیا ہے کربلا کی ارمت کا اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے دونوں نے نہیں سیکھا اس کا روپ ہی بالکل جو ہے وہ بدل گیا اور یہ سارا کے سارا وہ روٹی کا چکر ہے مزلہ نمبر اکاون یا میں یہ تین حدیث آپ کو بیان کر دوں بہت کریٹیکل ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے دونوں کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رخساروں کو پیٹا گربان کو پھاڑا اور جہلیت کی سی پکار پکاری وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے بھلے آزاد دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت چلانے والی عورتوں اور گربان چا کرنے والی عورتوں سے اعلان براک کر چکے ہوئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسوں کے ساتھ تیسری حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن کو فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی چار ایسے کام ہیں جالیت کے زمانے کے یہ نہیں چھوڑے گی نمبر ایک حسب نصب پر فخر کرنا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں یہ نہیں چھوڑے گی اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں امتیاں دیے گال ہے تو امتیاں دیے گال ہے ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے تو ہم تو بھائی آپ کے امتی تو نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں امتی تو آپ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ہم سے بڑھ کر لیکن اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر نہیں دوسرا نصب میں تان کرنا ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائت ہے نائیاں نہ منڈا ہے لوہارا نا منڈا ہے نصب میں تان کرنا کسی کے نمبر تین ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا یہ تو اب ٹی وی پہ پیارا ہے اس تار دیکھنے والے سابتا والے لوگوں کو بنایا ہوتا ہے اور وہ جناب جو ہے وہ پڑکران کے آیات پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ وہ قرآن سورہ شورہ میں جو آیت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے پابی ماں کام یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم نے برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائیے یہ لکیروں کا ذکر ہے قرآن میں یہ دیکھیں یہ جہلوں کا حال ہے قرآن سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں اعلی اس میں ہونا چاہیے تمہارے لکیروں کی وجہ سے یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کمائی یہ تو تم ہے عرب کا اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ نے نوحہ کرنا یہ چار جہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی اور فرمایا نوحا کرنے والی عورت اسی صحیح مسلم کے عزیز میں اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو کیا والے دن گندک کی کمیز اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی بھلے بل اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے یہاں ہیں اہل تشو کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا وہاں تو تقریباً یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیعوں کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% پرسینٹ بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑ رہے سوائے چاند بچارے والے دیسوں کے پچانوے پرسینٹ نہیں پڑھ رہے تو کیوں کہ گباری مجھے پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے اسی طریقے سے اہل تشہیوں کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہے یہ تو ایران کی ریولیوشن کے بعد آپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ قرآن دینی زیکٹر پڑھو گمراہ ہو جو گئی اہل تشہیوں کے ہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ اس طرح بین کیا مولوی نے قرآن کو ادھر بھی کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائی وہ جلوس روڈ بلاک کر کے ٹریفک کو بلاک کر کے یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا آٹھ دس مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولنس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کے اندر یہ مزاق نہیں ہے ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈلیوری ہے جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے yeah. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے نہ بریلیوں کو اجازت ہو بارہ ربی الابل کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ میں yeah. یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی وہ بات الگ ہے نہ یہ ابھی جس طرح چند خوارج نے یکم محرم پہ حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کا دن منایا ٹھیک ہے اور بارہ ربی البول کو وہدت کہتے ہیں یکم منایا شیوں کے بکس کی وجہ سے یا شیعہ دات محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مطلب پہ ایس دیشوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ ارمت رسول ریلیاں اور یہ جو یقینتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ یہ کہ آپ نکالیں یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کنٹرول انوائرمنٹ میں بائی خود کا شملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا فوجی مر جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سمر جاتی ہیں نسلیں اتنا پیسہ ملتا ہے لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں ایک کمانے والا ہوتا ہے تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے مویا سوال جس کو کہتے ہیں زندہ لکھ دا تو مویا سوال آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا غریب عوام مر رہی ہے اور وہ دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے اپلیکیشن تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری ہے جلد سے جلوس کرنے ہیں یا آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں ان کو بدت نہیں کہتا بدت نہیں کہتا میں زیادہ زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے میں نے فارم میں قائل نہیں ہوں ہاں کوئی اس طریقے سے کبھی کبھار اس طرح کے موقع کے اوپر کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دے صحیح ان ہو وہ تو جائزہ یہ سادی مسئلہ ہے فتمہ ہم کسی پر نہیں کرتے یہاں پر میں تین دلائل ذکر کر دوں اسی لیے میری ان شاء گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہل تشو جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات وہ کہیں گے کہ ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے عوام بچاری معصوم ہے اس معاملے میں پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا یہ سنیں آپ سورہ ازاریات آیت نمبر انتیس <تصفح> کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ یہ جو بوڑھی بانج بیوی ہے ایٹی پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام اس کا ذکر آیا سورہ ریات میں آیت نمبر انتیس تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہے فص وج تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانج ہوں اور وہ پریشان ہوگی کہ بانج ہوں میں تو کسی کو منتخب کے قابل نہیں روں گی اس بوڑھی عورت میں جہاں بھی مارے مارچے ففٹی پلس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو اسی سال کی جو عورت ہے اس کے گھر تو انہوں نے جو ہے نا یہ بعض کہتے ہیں حیرانگی سے حیرانگی نہیں عربی ڈکشنری میں الفاظ بعض مولوی ہمارے علیہ سنت کے ساتھ تجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ترجمہ سب نے صحیح کیے ہوئے تجمہ میں وہ کہتا ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا دیکھے یہ فرقہ واریت کی لانت ہے حالانکہ فسقت آپ القاموس ڈشن اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا غم سے پیٹنا تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا کہ کوئی شریعت کا حصہ بن گیا یہ ان کا ذاتی عمل ہے کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں کی بیوی کا عمل ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کو دین کے طور پر ایڈاپٹ کیا گیا اس وقت ان کی حالت ہوئی یہ بعض قدر میں کسی بندے کے ساتھ ہو گئے بعد میں کئی ایک معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی وقتی طور پر ان کی زبان سے کلمات نکل گئے بعد میں جب توجہ دلائی گیا اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ و مطالعہ کی طرف سے یہ بشارت ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اتنا سارا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹا فسکت وجہ تو چیرا پیٹا یہ نہیں شروع کر دیا بس ایک بار ایسا کیا تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا دوسری حدیث سیدنا النا او اویس کرمی رحمت اللہ علیہ جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر ال تابعی منت تاب تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اویس او کرنی تابعی ہے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اس وقت کے زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے اس لیے تابعی ہی ہیں سیابی ہی نہ تو ایسے کرنے کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک غذبۂ احد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دان توڑ دیے کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے پیر نکال دی یہ بھائیوں یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیعوں کے ہاں کتاب میں صنعت کے ساتھ تو پہلے دکھائیں یہ بے صنعت چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. اور صوفیوں میں جو اہل علم ہیں جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں عالم تھے کشلم محجوب میں ویسے کرنی پہ باپ بند ہے سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا تو وہ پتا ان کو بھی یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے نہیں کیا انہوں نے ذکر اب ایسے میں یہ والا واقعہ یہ بالکل بے صنعت سنم سنا کے سننی والا واقع ہے پڑھ پڑھا کے نہیں یہ سب جھوٹا واقعہ ہے سعید اللہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابیں ہیں ہم مانتے ہیں اور یہ وہی تابیں ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت علی کے پکے حامی تھے حضرت علی کے ماننے والے تھے جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو بہت نیک آدمی تھے لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے منتق والا جواب علم الکلام کا. اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی اور وہ پکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سا کہتے ہیں اور سہل بن سا جو ہے مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لانت کرو مروان کی اولاد نے بنو میہ نے بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول دیا تو انہوں نے کیا کہا مارا انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو ابو تراب پہ لانت انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے اے مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو ترا یہ وہ ہیں بڑا محب اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں بدری صحابی ہیں اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں ان میں سے ساحل بن سعد اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور میں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زیرا پہ رکھے ایسے یہ سہل بن سعد وہ سیابی ہے پکے تو بنو کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساتھ قسمیں میں کیوں اٹھا رہے تو, تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا سال بن بخاری اور مسلم دونوں نے موجود ہے غزوہ احد کا چیپٹر نکالے صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور اگر فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا تو اگر فاطمہ نے ایک چٹائی دلا کر اس کی رات اس میں رکھی تو خون رک گیا مولا علی اور سیدہ فاطمہ کیونکہ کئی صحابہ جنگ میں بھاگ تھے وہ تو بالکل واضح ہے سعید بخاری میں موجود ہے بارہ بندے حضور کے ساتھ رہ تھے حضرت بکر عمر ساتھ ہی تھے یہ بھی جھوڑ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے نہیں حضرت عثمان بھاگے تھے وہ بخاری میں موجود ہے وہ قرآن پاک میں آ گیا. ہم نے ان کو معاف کر دیا والد عرفہ اللہ تمہیں میں بے شک معاف کر چکا سورہ المر اب یہ چودہ سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پرلان تان کر کے اپنی حضرت برباد نہیں کرنی چاہیے ایسے بن گئے تھے اس وقت مولا علی نبی کے ساتھ زخم دورے بخاری اور مسلم کے الفاظ آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرم لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے یہ ہے پکیر کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی اور برتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے تو سعید علی جنہوں نے لائف کے اندر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے تو کسی سے بھی دکھا دے چلیں اس میں تو ہم صحیح سنت مانتے ہی نہیں کیا تو واقعی جھوٹا ہی واقعی دکھا دیں کسی کتاب میں یہ علمی جواب تو ہاں مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کمی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں اور بال فرض اگر ثابت بھی ہوتی مارلی کو اچھے نہیں ہے ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے کیونکہ سئیدنا دیکھا ماض اللہ سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ میں دہشت کی وجہ سے بھاگے اور سعید علی حضور کے ساتھ رہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے اور اس میں میں ایک طرف جملہ بولوں گا بھائیوں اولاد اولاد ہی ہوتی ہے حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا جو حضرت علی کی ایپلیشن تھی نا حضور کے ساتھ وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی یہ نیچرل بات ہے مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک کریم صحیح بخاری اٹھا کے دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی ہوا اٹھائے لوگوں جا کے عظر فاطمہ کو بتایا اظہر فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے گردن مبارک سے اوجڑی اتاری اولاد اولاد ہی ہوتی ہے حضرت علی عظر فاطمہ والا اسٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹ بسٹ آف ایمان علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگاڑ جائے تک منافق ہے چاہے جو بندی ہو بریلوی بریلویوں کر لے رواید جتنے کر لے ہیں پکڑی جتنی لمبی مرضی پال دیں اور امین جتنی اونچی مرضی کہہ لے اور نہ ربی الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے تب منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آسار آ جائے ہم رونا رو رہے ہیں حضور صلی اللہ صحم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بگ نہیں رکھے گا مگر منافع صحیح مسلم کتاب المام دو سو چالیس نمبر حدیث الحمدللہ للہ اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے. یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھتی ہوئی روایت اور یہ بھی غلام مستفیٰ زہیر صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے رسالے میں انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی ماشاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں باقی جو ان سے اطلاع وہ اپنی جگہ تو یہ مسند امام احمد جیل سفا دو سو چوہتر پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھبیس ہزار تین سو اکانوے نمبر روایت ہے یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا حدیث صحیح ہے وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں اور وہ بیان کرتے ہیں یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور یہ الفاظ و بخاری میں بھی موجود ہے اس کے بعد کہتی ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا سر افزا سرہانے پر رکھا کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے حدیث بالکل صحیح ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے حضرت عائشہ کا عمل ہے تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے وہ الفاظ کیا ہیں وہ کہتی ہیں میری نا سمجھی اور کم عمری کا بوال تھا کہ جو یہ میں نے کیا میری نا سمجھی اور کم عمری عمر تو 18 سال ہی تھی نا تو جذبات سے نا قابو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جذبات میں قابو نہیں تھا تو ان کا میری نا سمجھی تھی ورنہ تو کہتے ہیں کہ میری نا سمجھی بڑا کام کیا تو یہ روایت نہیں بتاتے یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے دو سال پہلے تو روایت میں نے کہا بالکل ہے لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جتنا ہمارے مولوی ہمیں دھیے سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے یہ پوری روایت پڑھو مجھے امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری نا سمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے ثابت ہو رہا ہے اس میں یہ تو ہماری دلیل ہے لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے ہم اس کو برتی نہیں کہتے حضرت عائشہ کو ہم کوئی برتی نہیں کہتے لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بے وقوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے ادر وائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے یہ کام حرام ہے اور عزیث ان کو وہ سنائیں جو ماسم کے خلاف ہے حق کوئی کرے نا تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کام عمری اور نہم سمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا تو وہ تو کم از کم اتنا بھی حرکتوں سے بچ جائے اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز ہو چت پیش کرنا چاہیے اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں میں سلفی ہوں حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن جب ٹکرائے گی جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ہے اس دفعہ اب پانچ سات منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے وہ پاکستانی پانچ سات منٹ نہیں ہے صحیح والے پانچ سات منٹ کیونکہ پہلے بھی منٹ میں زیادہ ہو گئے. کہ اس دفعہ میں نے انٹینسلی جو ہے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھے ہیں آٹھ نو دس محرم کہ یہ ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے واقعہ کربلا واقعہ کربلا کوئی عام تو نہیں ہے اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں سارے دن خوشی کے منائے جاتے ہیں یہ واحد دن ہے جو غم کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ تو میں نے آپ پول کھول دیے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تو میں حیران ہوا کہ شیعہ یا سنی علما جو ٹی وی پر آ رہے ہیں سوائے چاندے کے سارے کے سارے یزید کو رو رہے ہیں اور موجودہ جو یو یوزید ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملوکیت سعودی عرب میں بھی کوئی اسلامی نظام ہے ملوکیت ہے وہ ایک مارگ ان کا بادشاہ سے کلوا رہے ہیں کہ جزید رحمت اللہ علیہ اور حسین باغی وہ اصل میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کروا رہے ہیں کیونکہ جزید کو بھرنا لوگیں گے اگر جزیز جو ہے وہ غلط تھا تو پھر آپ کیسے جی کو تو پھر پہلے جزید کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ ایک ہن ہے رس کے آرام والا پیٹ کا مسئلہ ہے تو فکر حسین کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا الٹا صاب علیہ مردوان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور پتا نہیں اس کو کہاں سے کہاں شیخین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے بنو میاں کی غلطیوں کو شیخین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نما ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ تو ایکٹو پارٹ کے طور پر سعید علی تمام حکومتوں میں رہے ہیں ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنو مجمعین کے ساتھ الحمد للہ تو اب ضرورت کیا ہے یہ ہے میرے ایکسپرٹ اور یہاں پہ میں وہ بات بھی کر دوں کہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے اندر میں نے پانچ مثالیں بخاری اور مسلم سے ابود سے اور ابن ماجہ سے دی ہیں جو بنو میاں کے دور میں صحابہ اکرام کو گالیاں نکالی جاتی تھیں سیدنا علی کو خصوصا ممبروں پر تو یہ ان کی سنت ہے اس کو نہ زندہ کریں اور سیدنا علی جو ہے انہوں نے اخبار کے جنازے بھی پڑھائے میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دوں یہ ایٹی تو بھائیو ادھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اقبال والی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد اس نے نمازوں روزوں کو ہی مکمل دین سمجھ لیا یہ بھی دین ہے لیکن مکمل دین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے نبی نے اسلامی حکومت بنائی تھی بعد میں خلافت راستہ بھی الحمدللہ اور پھر تیس سال کے بعد ہم ایسے محروم ہوئے کہ آج تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آ سکا اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور یہ یاد رکھیے فکر حسین مری نہیں ہے فکر حسین ہر زمانے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اٹھ کے سامنے آئی ہے فکر اسان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں المتبفا 179 ہجری اس وقت سامنے آئی جبکہ وقت کے حکمرانوں نے مولویوں سے یہ فتوا لے لیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر دی. جو ہے وہ شادیاں کرنی شروع کر دی امام مالک نے کوڑے کھائے اس وقت ان کے شولڈر تک توڑ دیے گئے وہ ہاتھ نواز میں نہیں باندھ سکتے تھے وہ آچھوڑ کے بھی نماز پڑھتے تھے ورنہ تو الموتا امام مالک میں پورا چیپٹر ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زرا پہ رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے اور امام بخاری جو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرا پہ عزیز جو لے کے آئے یہ مالک سے لے کے آئے تھے بخاری میں تو مال کی آچھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ہی تکلیف کی لانت پڑ گئی امام مالک کی تعلیمات چھوڑ دی اب ان کے ہاتھ ٹوٹ کے وہ باندھ نہیں سکتے تھے وہ ہیں کے نماز نبی کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور ان کی امام مالک کی اپنی کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا امام مالک موجود ہے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب ہی نہیں ان کی طرف چیز چیزیں مسوخ کر دی شولڈر تو دو ہے فکر حسین زندہ کی پھر فکر حسین امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی المتبفا 150 ہجری اپنے دور میں سیدنا حسن کے پڑپوتے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فتوا دیا کہ ان جاب حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور زیر کا پیالہ دے کے شہید کر دیا امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسین انہوں نے بھی زندہ کیا پھر امام احمد بن حبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ محتصلہ نے اٹھایا پھر فکر حسین انہوں نے زندہ کی کھڑے ہو گئے سارے مولوی کمپرومائز کر کے انہوں نے جو ہے ماریں کھائیں اور محتسین کہتے ہیں ایسی ماریں تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی پڑتی تو وہ بھی بات مان جاتا لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ پھر یہ فکر حسین امام نسائی کی شکل میں ظاہر ہوئی المتوفہ تین ہجری دمشق میں گئے وہاں دیکھا کہ لوگ حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں تو خصائص علی پہ ایک سو چورانوے عزیثیں جمع کیں اور اللہ تعلی کے فضائل پہ درد شروع کیا انہوں نے اور ان کو ناسبیوں نے وہاں پہ شہید کر دیا اتنا مارا اتنا مارا پھر وہاں سے مکہ شیف لائے گے وہاں شہید ہو گئے یہ فکر حسین الحمدللہ زندہ ہوتی رہی ہوتی رہی الحمدللہ اور میں ایسی کی ایک کڑی مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی سمجھتا المتبہ نائنٹی نائن عیسوی ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن خلافت اور ملوکیت لکھ کے جو انہوں نے فکر حسین کو زندہ کیا ہے یہ آج کے دور کے انٹلیکچل پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا بہت بڑا احسان ہے اور میں یہاں پر وہی بات رپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد میں بینرز لگائے ہیں دل خوش کر دیا وائٹ کلر کے بینرز ان پہ ریڈ کلر سے لکھائی ہوئی تھی اسلامی نظام خلافت کو بچانے کی خاطر جان دینے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں میں نے کہا واقعی جماعت اسلامی کو یہ خلافت کا سمجھ ہے یا تنظیم اسلامی کو باقی لوگوں نے تو اونچی امین کہنے کو رفاع دین کرنے کو ہاک چار یار کا نعرہ لگانے کو ربی الاول میں باہر نکلنے کو دس محرم پہ ماتم کرنے کو سارا دین سمجھ لیا ہوا ہے دین ایک پورے ٹوٹیلٹی ہے دین خالی ہے عبادات کے کس, کس کا نام ہے ان جابر حکمرانوں کی وجہ سے ہم حلال اور حرام تم از نہیں کر سک خرچہ نہیں پورا ہو لوگ کہتے ہیں آرام کمائیں گے حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ لگائے ہوئے تھے پتہ ایک نومولود بچے کا بھی وظیفہ لگا دیا ہوا تھا اسلامی نظام خلافت کی یہ برکات تھی تو یہ انشاءاللہ شاء تعالی فکر حسین زندہ کریں رابضیت کے خلاف ناسبیت کے خلاف یزیدیت کے خلاف جہاد کریں علمی جہاد تقریر کے ذریعے کریں جو الحمد ہم نے کیا ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرے تمام لیکچرز ریسرچ پیپر الحمد یہ خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں یہ ساری باتیں الحمدللہ جو ہے وہ ریٹرن فارم میں بھی موجود ہیں پورے پورے حوالوں کے ساتھ اور آخر میں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی سنا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے اور آن دا بہاف آف اللہ کم از کم چار دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے اور اپنے پورے جلال کے ساتھ سورہ سورے آیت نمبر نوی ارسالہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا کے قرآن ہدل للناس ہدل للمتقین اور دین حق کے ساتھ نازل فرمایا بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اور مشرق اس کا برا مان جائیں یہ دین اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے اور ایک غیبی خبر الحمدللہ للہ فکر اپنے عروج پر روشن سورج کی طرح چمکے گی ان شاء اللہ جب حسین کی اولاد میں سے یہ ایک بچہ پیدا ہوگا ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں مصطفقن علیہ حدیث ہے اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سنن ابی نبی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار <تصفح> <تصفح> دو سو بیاسی اور چار ہزار دو سو چوراسی یہ دو حدیث اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد مہدی محمد اور اس کا نام اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری کی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے قیامت آئے گی نہیں انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے یہ میری ایکسپلوریشن ہے کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے جب امام محمد مہدی حسنی حسینی دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ یزید کو رحمت اللہ لے اور حسین کو باغی کہیں گے ان اللہ تعالی یہ سارے بے شرمناک بھی یزیدی اس طرح ختم ہوں گے ایسے اور یہ میرا اشتہار بخاری اور مسلم کی متفقل نے اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسا بن مریم تم میں اتریں گے ہنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائی اسلام قبول کر لیں گے جیسے عیسا بن مریم کے آنے سے کرسچینٹی کی یہ غلط رسومات ختم ہو جائیں گی بالکل اسی طریقے سے امام محمد مہدی کے آنے سے رافضی بھی انشاء اللہ تعالی صحیح منحش اختیار کر لیں گے اور یہاں بھی جو ناصبی اور جزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی ان اللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سابہ تابین تابع اور اہل بیٹھے رضی اللہ عنہم اجمعین کے منج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علينا الا البلاغ المبين